عالمی کا عمل استاذ علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی حضرت ان صاحب کسی تعمل برکات کو بلا لیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت ہے کہ جس کے ساتھ استقبال کیجیے نارے تحقیق نارے رشالت، نارے نرے تحقیق نارے حیدر نارے حیدر, نارے حیدر، دو درو تو بعد اس آجر کی دعا ہے قادر مطلق جلا جلا لہو دی بار اندر کہ ناچیز دی ہر دانشتہ نہ دان نشتہ ختا معرمائے حق سد قور سواب فرم نفس اور شیطان بے تو اپنی رحمت دی پناہ بخش آمین اج روحانی اجتماع ایک مثالی اجتماع ہے اتنا خراب موسم اندر اس ہجوم شوق نار دینی جلسے دا منقد ہونا منعقد کرنا یہ پاکستان دے اندر ایک مثال قائم ہوئی چنگے بھڑے موسم دے اندر گواڈی نہیں دے دے موسم انسم جلال پور بٹیاں تک کے دوستہ باب دا کافلے دی شکل تشریف لیا اونا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم دی امت کے دے, دے اندر دینی کشش پیدا فرما دیتی دی کشش کا کمال ہو سکتا ہے یہ نہ میری تقریر دا کمال ہے نہ دی محنت دا کمال ہے صرف اللہ تعالی دا فضل ہے اس نے ایک کھچ پا دیتی دینے ہک دحبت لوگوں کے دلان پا دیتی اور وہ کھچے لگے ہوں دے نے <متحدث> اللہ تبارک و تعالی ساڑے ذوق شوق نو مزید ترقیتہ فرماوے میں تھے بڑا کڑایا ہے بہت کڑایا ہے میں نفس پنجیج گرفتار ہو چکے تھا لیکن تو اڈے تھے اللہ تعالی فضل فرمایا کہ تُساں اپنے نفس دا شکار نہیں ہو سکے تُساں میرے تو بازی جت کے تسا من کھچ لے ہے خیاد میں اللہ تعالی دی بارگاہ دیندار دندار بن سکنا تسا نہیں بن سکتے کیونکہ تسان نے اللہ تعالیٰ دین دیتے ہر طرح دی رکاوٹ جڑی ہے نا اس نو دور کر کے تے شرکت فرمائی میں کیا آیا وا اپنے شوق نال نہیں آیا تسا اپنے شوق آئے نمبر ود گیا میں گھٹ گیا وا اور میں دام دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و وطالا میں نفس شیطان تو نجات بخش دوستو چھاپا دے نوجوان ساتھیاں ساتھیا جدو جہد محنت اور اپنے بی صاحب ہو رہی زور صاحب ہو رہی پنڈ ہے حضرات اتوں کے چھاپانے دے ساتھی او تو قائد نے نا اس جلسے یہ خاص معامل نے جنہ کا میں ذکر ہے اللہ تعالی حضور دے گلاموں دے سب کا سب دی محنت شرف قبول بخشے محرم شریف کا مبارک مہینہ اس مہینے دے اندر رافضیاں شہر دی طرف جو کچھ اہل سنت پہ حملے ہوتے دے یعنی اہل سنت دے مذہب دے ہوتے ان حمل کا دفاع کیا کرنا ضروری اور جو رفز اور تشیو آہل سنت و جماعت کے عوام داخل ہو چکی ہے اور ان کا کیدا رفضیت چلوت ہو چکا ہے انہدے اس مہینے بچاونا فرد ہے جہل مکرر ذاقر دی پیروی کرناڑے والے ملان انہوں نے تھوڑے مذہب کے لوکانو بگاڑ دتا ہے یہ وجہ ہے کہ بریل بھی شیا بن رہے ہیں بھابی شیا نہیں بن رہے مجھے دسو فلانا بھابی سی تو بندی سی اور شیا بن گیا تھے پنڈ مثال ہے خیر چھاپاں والی میرے خیال سے چھاپاں والی چی نہیں دس مثال ملن گیا کہ بریلوی جا اشیا بن جائے بن رہے اور مجھے دوست ہے کہ سڈے پنڈ چبا پھیلی کھڑی تسان اس بارے ضرور کچھ آ پنڈ تل نہیں پورے ملک کا یہ مکالا ہے یہ بالکل گان بن چکی ہے گان نہیں ہوتی جی بریلوی بالکل گان ہے جہاں مردی پوشن مروڑے تینوں لے جائے کوئی مذہب دین نہیں رہا جستے کائم رو یہ دسے جو کسے نے جڑے اندر دس والے نے وہ خود رہزن نے وہ خود بد عقیدہ ہو چکے نے اس وقت دے اکثر ملہ بریلوی نیچری نے اور ندوی نے انہوں کا سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں رہا نیچری عقید رکھ والے دی موٹی نشانی ہے کہ وہ سیاست تے دی دین والا دا سمجھے گا. یعنی وہ سمجھے گا کہ حکومتی معاملات دی دین دا تعلق نہیں لہذا سا فلانے وال بھی تیاد ہے سی سیاسی اتحاد ہے فلانے نال بھی سیاسی ہے کافران یہودیاں، عیسائیاں ہر کسے کسی جی دنیا بھی سیاسی اتحاد ہے یہ سمجھ لو کہ نیچری بندہ اور لا مذہب ہے یہ خبیص دا اگر کوئی مذہب ہوں تو مذہب پوری حکومت دے اندر اسلام اور دین دی مداخلت نہ ہو مذہب ایسے سنت دے اندر ہے اسلام تو یہ ہے کہ مومن دا کوئی نکے تو نکا کام بھی شریعت رسول تو باہر نہیں ہو سکتا یہاں تے خنزیران دی موٹی نشانی ہے کہ مذہب ہو چکے ہیں اور نیچری ہو چکے اور انہوں کے کول اہل سنت و جماعت مذہب حق نہیں رہا موٹی جی نشانی جی مزید حالت میں اگاہ دیا خباستہ بیان کرا نے کس حد تک اسلام اور مذہب اہل سنت نگاڑیا میں اگا گا اسلام با مقابلہ کفر اور مذہب اہل سنت با مقابلہ کے باطلا باقی باطل فرقے جڑے ہیں انہوں دے مقابلے چ بولیا جائے گا یہ ہے اہل سنت اور اسلام کا فرق اسلمان ہاں کدو جدو سڈے سامنے یہودی عیسائی مرتدین ہندو سکھ مجوسی ہو گے انہوں دے سامنے اسلمان ہاں اور جدو سڈے سامنے شیعہ بابی مردائی چکالوی پرویزی کلمے پڑنے والے فرقے سامنے آن گے اسلے اہل سنت یا اہل سنت اسلام اہل اسلام دا ہی فرق ہے کوئی ایک لیکن اعتباری فرق ہے کفر کے مقابلے میں اسلام دے مقابلے مسلمان بد عقیدگی دے مقابلے اہل سنت سنت بد عقیدہ دے مقابلے اہل سنت وجو یہ ساری پہچان ہے اور بریلوی عرف دے اندر جہے جاندے در آخے جانچ اور اہل سنت ایک فرق ہے کہ اہل سنت ہر باطل فرقے دے مقابلے میں اور بریلوی صرف دیوبندی تو وہاں بھی دے مقابل چلو یہ نیچری دے مقابلے چ نہیں بریلوی کا نیچری نالے نیچری سکولی نو آدھے بریلوی کا نیچری نیتہ دے اہل سنت دا ہر بد مطب سنے نیچری اسنگ سڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فازل بریلوی سرکار نے مکا تی لکھا جا سد محمد علی مگیری خطوط لکھے تھن آپ نے ہم سچے ہنفی دشمن نیچری ہیں یہاں بئیمانا نیچریوں تڑا سڈا سنیا کا نیچری نہیں ہو سکتا ساری پہلی جنگ ہی نیچریوں کے نال ہے کیوں کہ نیچری کس لانتی ن جس دے اندر دنیا کائنات دے اندر جتھے, جتھے کوئی کفر پیدا ہویا ہے کوئی دلالت پیدا ہوئی ہے کوئی گمراہی پیدا ہوئی ہے دھرتی دن وہ ساریاں کٹیاں کرو تو نیچریت پائی جان گیاں وہ سارے کوفرد مجموع ہے تا کر کے سکول کا ہر کافر اتفاق ہے یہودیسائی سکھ بھی ہاں جی میں مجوسی بھی بابی بھی شیے بھی ہر کسی رنتی جو اتنے تھان لطلب ہے ہر کوفر اتنے وے ہر برائی اتنے وے ہر گمراہی اتنے کر کے نیچری ان کات کا ہر کوفر برائی سمایا کھڑا ہوئے لیکن وقت فوقتن اس کا اظہار کرے موقع محل تک کے شیوں کے تکیے واگو اس اور سننی وہ آخری نے جہاں جی ہر کفر تو پاک ہوے ہر برائی تو پاک ہوے ہر کمراہی تو پاک ہوئے ہے یہ آئے دین دقت ایسے لیا کیا جانا تین زندہ کرنا کیونکہ ضالما نے ماری رکھے نا قوم ماری رکھا ہے دین دی ماری رکھا ہے یعنی کیا مطلب کہ دین دا اصل تصور سی وہ لوگوں کے دل دماغ چیڈی رکھا کڑدیا کڑدیا آئی قوم اتنے تک پہنچی کھڑی ہاں آلے تو انہوں دے ماتم اگے میرے کول سنیا جے میں سناواں گا آلے ہالے تو ابتدا بیٹھا میں کچھ بیان ہی نہیں انہوں دے ماتم میں تہن سناواں تصا حیران رہ جاؤ گے کہ ظالما کس چری رسول کریم دیدی تو ادھر ادھر کی نہ بات یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا مجھے رحزنو سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے دوستو تھی تقریباً تقریباً ستر سالہ تاریخ دھوکے دیے دھوکے تر دھوکا ہوا ہے سن چکربازی ہوئی ہے کہ توچ نہیں سکتے بچارے تکرا اتنے تک نہیں پہنچ سکتی سڈے بیٹھو اسان تک کھولیے تال ہوا کی اور جڑے تحبر نے اہی راہدن بنے نے جہڈے کائد کا یعنی جہے قیادت کرنے والے سن وہ مکار بنے قائد ہیں اندھرے مکار نو کاف کششا لنا انہا مکاریاں کیتے مسٹر جناح تو لائے او اوہ تو اڈرنال کام ہوئے پا میں ایک موضوع تیار کر رہا آج, اج اس دا خاکہ میں تیار کیتا ہے مسلم لیگ کا پس منظر اے موضوع میں لاماں گا اور پوری دنیا پاکستان دے اندر اللہ تعالی دے فضل لالے اس موضوع او حال چل پانی کہ باطل جلائے نا باطل ہو دے یہودیاں دے ٹھگے ٹھگ بعد رو گے کسے خدمت کیتی ہے اور کسے جا کے جڑ نپی یار تے نہ سوچے نا بھی اب بدھ وگوں نچائی آئے ساروں کسے سا جڑی نہیں پٹی یہ تو ہزور پاک کی امت وہلی تے نہ سمجھی جاوے نا کم از کم ہاں ان شاء کافر خود سوچنگ گے کہ جیڑی جڑ یہ نہ ساری جا پٹی ہے نا اس جڑ دا پتا تو سانو بھی نہیں سی بھی جڑی بھی ہے ہاں اللہ تعالی دے فضل و کرم دنا تو دوستو اس وقت جدو محرم شریف کا مہین میرا میرا اپنا جو سلیقہ ہے جو اپنا وتیرا ہے کہ محرم دے مہینے چ میں اہل سنت دے مذہب نفزیت تو پاک کرنا تاکہ یہ قوم شیا ہاتھی نہ چڑھ جاوے اپنا ایمان نہ گوا پائے تھے مکرے ملا سبق ہی دین کہ جس نال رافضیت تشیو تھوڑے اندر پھیلے اور اس پھیل بھی چکیا ہے تھوڑے مقرری اندرای پھیلے لیکن میں چھانی بریک لے کے صاف کرنا بریک چاننی موٹی نہیں گند روڈ تھلے نہیں جان دینا بالکل چھان تک نہیں جان دینا صاف ہاں صاف تنت و جماعت کا مدد پیش کرنا ہے اللہ تعالی دے فضل نار. اس مختصر سر جی محفل دے اندر اس محرم شریف کے حوالے واقعہ کربلا کے حوالے نار. شہادت امام عالی مقام کے حوالے نار. بڑیاں بد عقیدگیاں اس قوم پھیل چکی ہیں انہاں دیاں انہوں ذاتی انہاں دے بزرگاں ولوں نہیں آئی وہ لے کے کون آئے نے وہ شبیر شاہ ورگے اس قوم کے موشن لے کے آئے جانے شیر چائے ہوئے نزاقر دوڑے ماہیے اندریات ان فکر سوچ انہوں چرا کے محل پیسہ بٹوران کی خاطر اس قوم کام شروع کیا ہوا ہے اس قوم کے اندر ہوں آپ مذہب ہاتھوں ٹر گیا ہے جہرا کربلا شریف یا امام عالی مقام دے متعلق سے ہوں گہرا جڑا چھڑکنا ہے وہ بجا پے کڑکا پے مسئلہ نے مثال کے تور پہ سمجھتے جا جی محرم دا مہینہ ہوتا شادیاں بند کر لیں بند کے نی? شادیاں محرم تو پہلوں دھڑا دھڑ تھڑ ہیں سیلاب آیا ہوں ہی چند محرم کا چڑھتا ہے ہو بند بولو یہ کس وی ہے خدا بند اچھا سفر چی بند چلو سفر دا سفر تو ہل پیا نا محرم حاضر ہے ہوں پہلے یہ گل کریے میں تو تچھنا بھئی یہ جو بند کر لیں جے یہ کس حسابی دی سنت کس اہل بیت دی سنت کس ولی سنت کیڑی آیت حدیث تحت کرتے ہیں لوگ کی انہ کو شری دلیل ہے اے ظالم شادی رچاو تربلا کے میدان چرتم کی شادی بنائی اللہ اس قوم دے مرن تے بھی سب کیسی عجیب گل ہے ای کربلا کے میدان شادی کرائی کھڑے نے جھوٹی ادھر چودہ سو سال بعد بند کرائی کھڑے نے کہ خبردار محرم دے مہینے شادی ہے تو بہت بات محرم دے مہینے شادی تین کوئی گم نہیں حسین پاک دا کوئی غم نہیں دیکھنا نال کی بنی دیکھو سوچو دیکھو نال کی بنی یعنی این دی نگاہ او سارا کچھ بہ ہے کہ نال کی بنی ہے تو محرم دے کے دنوں غم نہیں لیا گا محرم دے دن میں شادی سے جیڑی حضرت کاسم کی شادی کران دے جی او محرم تو باہر تھی بیانے مہندی لوگ پتا نہیں کچھ جن منہ تکر ریڈ ہو گے ان بکواس وکری ہو بکواس دوے نہ رلے رلے کی ہوا تو کوڑ تک تا ہے بھائی پوس والے گواہ جدو ایک پاسے کرتے نا ہر گواہ تو وکھری وکری گوائی علادہ ل... لین جھوٹا جٹ چ نکل پہ کیوں جو لفظ رلتے یہ مطلب جدو جب دے لفظ نہ رلن تو پتا لگ جائے بھائی یہ محرم دے حوالے نال داکر بولن یا ملہ مکر بولن جن بولنگ واقع بھاویں ایک بیان کر نہیں رل گیا ہوں ایک واقعہ بیان, واقع بیان ہوتا ہے امام حسین گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑا ٹرتا نہیں ہوں ایک اتے بکواس ہے جو گھوڑے نو ٹور دن گھوڑا ٹرتا نہیں نگاہ ماری گھوڑے دے گو لکیر وجی پی گھوڑا لکیر نہیں پیا ٹپتا یہ سکی ماری گھوڑا نہیں پیا ٹرتا امام گھوڑے نو گھوڑا نہیں ٹرتا امام پوچھتا ہے کھائے رہی ٹرتا کیوں نہیں نگاہ تھلے کیتی بی بی سکینہ گھوڑے دے پیر نپی کری تیسرا آد گھوڑے امام تور د ٹردا کوئی نہیں گھوڑے نے رب تو زبان منگی مولا بولن کی توفیق دے گھوڑا بول دے آک نور ات ایک نور تھلے حسین اتلا نور آر تھے آور یعنی بیبی سکینا پاک وہ آدیا نہ ٹر ہوں کہڑے نور کی منا ہوں ایکو واقعہ گلان تین ہو گئی امام دسوی چیڑی سچی ہوے گی کہڑی پوری ہویری گل سمجھ آ رہی ہے کن امام مسلم دے بچے شبیر شاہ پتہ نہیں کن بارہ کو آ چال نمگ دنیا دی تاریخ چج تائیں تاریخ کتابوں میں کلہ تھٹنا شبیر شاہ اپنا سارا خاندان دان کے اگر نو یہ واقعہ کسے کتاب چڑھ وکھاوے تو میں زبان اللہ ال پہلی کتاب ہے تاریخ کربلا دی اور شیعہ لوت بن جاہیا ابھی مخنفت لکھی پہلی کتاب ایڈی ساری جنڈیر لائبریری میلسی اندر میں ویکھی اس تو لے کے ابن جریر تبری تلبدایا بن نایا تاریخ السلام زاہبی تے لگے آؤ میرے کو ساریاں نے میں بڑا چھانیا پاسوں بال درخت ہونا جناب نال جدو وجنا اس قوم بیچاری روندی پٹھ دی قوم جڑی اپنی قسمت نو سدیاں پئی پی چیخ نکل جی درخت بیٹھے رہ ایمان سوئے میں نہیں میرے مولا یہ سب چیاکر دیاں تخلیقات بریلویا چرائی نے, نے چرائی اس واسطے نے کہ انا نوں انا نوں ایک شوق اٹھیا مال دنیا کمان دا تے کا ویکیا بھائی زاکر پڑھنے تھلا مجلس ایک گھنٹہ لکھ روپیہ وٹ سے پوے اسا تر تر گھنٹے سنگ پاڑیے روپیہ دو ہزار بھی اور لبد ہے مراد کوئی ادھر تانے ہے کوئی ادھر مینے مارد ہے نے مولبی تو لٹی جد جوں نہ ہوئے گڑھی کہ شیان داکرا کو لکھ لکھ روپیہ ایک ادا گھنٹہ ایک مجلس چ لکھ روپیہ اگلی مجلس جڑی گڈی دے دی تھری اچھ جناب جی کوئی وگا یا مربع تھان لب جاتی یہ وجہ کی یہ نہ سوچ کے پریشان ہو ہو کے آخر اس نتیجے کہ یار کیوں نہ ہو چار دوڑے مائیے داکی رات چپ کر کے لے لیے کان لے کے ادھر سنائیے کان پھر ویخو رنگ چڑھتا کہ نہیں چڑھتا چڑھیا پھر رنگ جناب پچی پی ہزار روپیہ مول مال بھی رواو آئے مول مو منگیا جی کا نا اج مو منگیا مول کے حضرت کن لوگے جی میں ہزار روپیہ لوا گھنٹہ پڑا روا تصا ضرور پھر وہ مکار ڈرامے بعد جیسے فلما چا مراد جان جان کے اترو کڈی کھڑے ہوتے ہیں نا بھی آمن تو مرچان والا ہاتھ چل آتے ہیں تو اچرو نکل آرچان آپ اترو نکلنے جنا تو آپ ہی رونا شروع کر دینا ہے بھی تاکہ کسے پاک مرن بچارے بھولی دنیا دوستہ ہوں میں شریعت دا مسئلہ سمجھا کہ شادی محرم کرنی دا کی حکم نہ کرنے دا کی حکم ہے فتح کا بٹھا گولو یہ پچا کھے دیتا ہے تھڈو قوم دے اپنا مطلب ہی نہیں رہا ہوں یہ کام سیا حسین پاک سے نے یہ سوگ دا مہینہ بنایا ہوا صرف پاک حسین واسطے سوگ غم کر کے او لوگ او اس مہینے دے اندر شادی نہیں کرتے بریلویاں ویکھا ویکھی سنی اینا نے آ جی کراں اساں بڑا سا رسول دا غم نہ کراں فانو دنیا مڑ کے آئی نواز رسول محبت ہی کوئی نہیں ہوں امام دا فتاوا ہے کھول چوی جلد سفا نمبر چار سو اٹھاسی کو کاریرش صاحب کو پڑھانا ہے اگنے. اچھا ماشاء اللہ میں چار سو اٹھاسی آنا سونا پترو سنج گل ہے جناب تاکہ اس قوم مذہب کا ہر مز کا ملاد شریف میں شہادت کا ایتھوں کیا فرماتے ہیں ہاں تھلے والا یہ تین سوال کیتے گئے نال ہادرت بعض جماعت اشرہ دس محرم الحرام کو کیا فرماتے علماء دین خلیفہ مرتدین میں بعض سنت جماعت اشرہ دس محرم حرام کو نہ تو دن میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بعد دف انداز یا روٹی پکائی جائے گی بات سنت جماعت جنہوں کے بارے گیا اچھا نمبر دو ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے نہیں اتار دے دا دنے، کپڑے نہیں اتارتے دن دن پاؤ بدلو نہ بس ہوئی پہلو اچھا نمبر 3 ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے اچھا نمبر چار ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے آیا یہ جائز ہے یا نہیں جواب पहले तीनों बातें सोग हैं और सोग हराम है सोग और पहले तीन गल सोग ने कपड़े ना उतारने जिमें लगे फिर लगे फिरन इस वास्ते हह दिन दम ने ना हम कपड़े तो नहीं बदल सकते लिहाजा ना, ना, ना ओ, कपड़े धोमने भी नहीं पावने भी नहीं नवे अच्छा शादी विह भी फरमाया ना करना यह सोग तोग हराम है। ہوں ایماندار دسوڈا مطلب میں عوام میں آخا ہوں سو اپنے ملوڈے کی گل وہ مناظر اب نے مناظر رکھوں آتے اب تو تباب اچھر بھی جان د میں دس محرم الحرام دس محرم ن تقریر کرتا ہوں سنگ شریف دربار گنگ شریف لاہور تو کسور والے پاس جائیے نا گنگ شریف دربار ہے اتے میں ہرتال تقریر کرتا ایتکی میرے اتنے کتاب سی جہے اتوں نے سجادے میرے مخالف سن حق کی وجہ میں سییاں واہدا سانچ صاحبزاد بھی رگڑے جانے جانتے نہیں انہوں نے گسا لگا انہیں آخو کسی ہو سدو خاں ان ایتکی ابد دو کباب نو بھی سب لیا میں آ گل آلہ حضرت پتاوے دی کھول کے سامنے رکھ کے صفے دس کے بیان موجود نہ ہی میں رکھا محرم شریف کی رسومات آلہ حضرت بریلوی کی نظر میں ہوں میں کر کے ہٹیا استب آ گیا وہ بیٹھ دے دسوڈے پیو دیا لاشاں دیا لاشاں پہ ہوں کل رہی شادیاں کرو گے میری گل کا رد پیا ہوں آلہ حدرت ماں محل سنت کی گل کا وہ رد پیا کر پیو کی لاش سامنے پی ہو کہ فتاوے کھولی پھر فتو دکھا ایسا احترام کرنے پیو کی لاش پی ہوئی شادی نہیں کرتا ماں دسو یہ دلیل جگ ہسا نہیں امام حسین پاک دیا لاشاں ہالے تام پہ پھر ہی آخنا بھی کیا لاش میں پوچھنا کہ امام حسین پاک سرکار کے کربلا کے شہیدان لاشاں دس دن چ نکل دے سامنے گارہ مہینے بھی دن تے خبیس اس قوم دین مناظر ہوں میںتا رضوی کا حوالہ دکھ دیا پیا کو فتاوے چکی پھر دا ایمان نال دسو سنی ہوئے آئے ہوئے یہ ہوئے کہ تھی ہوئے کیون آخے گا یہاں خنویر سننی جہ شریت ویک نہوا گرد ویخ شیات ان کے پچھے لگ کے قوم سبک پڑھا مذہب کا فن پیا میں کیا مولا نا شروع صاحب یہو جہر بڑھا راضی ہو گے وہ امام احمد ری راہ اپنے سر تاج سمجھے اور یہ آ کے پٹاوے چک کے پڑھ رکھو یہ لائی فرد پٹاوے آلہ دردے پکا پھر محرم دا مہینہ چڑے گا ہر برائی جاری ہے ٹی وی چکلے جاری نے فاشیور یعنی جاری ہے سکولہ جو کچھ کوفے یا سب جاری ہے. لیکن محرم کے مہینے شیعہ جو نہیں کر دے شادی یہ سارے بند کی وی مان لال دسو محرم دہی کیڑی برائی نہیں ہوں دی. بولو گھر گھر ٹی وی چکلے آم وہی چل رہے ہوں کہ نہیں ریڈیو اسٹیشن ٹی وی اسٹیشن خلے ہنڑی بدماشی انہی موت کے خوہ چل دمان دسو بابے فرید پاک سکار آسان شریف دوتے پانچ محرم تو کام شروع ہوتا ہے دس محرم تک زمانے دا کوئی چکلے دا خسرا ایسا نہیں ہوتا نہ میں پوچھنا اس سور قوم تو کہ سور قوم کتھے اپنے گئی ہے کہ خسرا نچے تو امام حسین نو گوارا ہونا لکی رانی سرکس کے اتنے رن ننگیاں نچن تو امام حسین نو گوارا ہونا ہے جدو سنت رسول اللہ بھی نکاح اس محرم میں گا امام حسین نو گارا نہیں ہونا کیا امام حسین دی جنگ نبی دی سنت نہ ہے بولو تو سی ادھر ستی برادری نہیں اتنے میں پوچھنا کیوں باقی ہر برائی کیوں جاری نکاح تے نزدیک سنت عبادت یا گنا ہے سواب سمجھ کے کر دے ہو یا گناہ سمجھ کر عبادت سمجھ کے کردے ہو تو کیا امام علی مقام دے مہینے بچاب نہیں ہونا چاہیے عبادت نہیں ہونی چاہیے رسول کریم دی سنت نہیں ہونی چاہیے تو پھر کیوں باندھنے شادیاں اور سنو مر... سواب سمجھ کے کر ہو یا کناہ سمجھ کے کر یہ جی نکاح سواب سمجھ کے کرتے ہو تو عبادت سمجھ کے کردے ہو تو کیا امام عالی مقام دے مہینے بچاب نہیں ہونا چاہیے عبادت نہیں ہونی چاہیے رسول کریم دی سنت نہیں ہونی چاہیے تے پھر کیوں بند رہے شادیاں اور سنو میں فتوا دینا جڑا بندہ نبی پاک سرکار دی سنت سمجھ کے اور شیعہ دی مخالفت محرم میں شادی کرے گا نا سو شہید کا سواب پے گا میرے امام عالی مقام دروہ مبارک کو خوش ہونی میں رسول کریم دی شریعت دی خاطر سب کچھ کیا میرے سے حبیب دی مبارک شریعت دا کم نکاح لیا میرے رسول نے گیارہ بیبیا نال نکاح یہ سنت پاک سرکار دی کہ نبی پاک نے زبانی فرمائی چھڈیا نکاح من ہی مر راغبان سنت ہی فل ہے سب نکاح میری سنت ہے میری سنت تو منہ پھیرن والا میرا نہیں سبحان اللہ تے کیا امام علی مقام دی روح مبارک خوش نہ ہوے گی کہ میرے پاک نبی دے دین حضور دی شریعت دا کم جیڑا دنیا چھڈی کھڑی ہے فلانا مومن اس زندہ پیا کرتا ہے کیا امام علی مقام دی روح خوش نہیں ہوئے گی کہ اے نہ صحیح اے اس بندے نے واقعی میری قربانی دا جناب حق پشانی ہے کہ امامِ عالی مقام دی قربانی دا حق اے ہوئی بڑھن ہے کہ برائی نہ ہوئے نیکی ہوئے سنت ہوئے عبادت ہوئے نہ اللہ رسول دا ذکر ہوئے حجیت فیر وہ جو ثواب شادی دا ہوئے وہ امامِ عالی مقام دی بارگاہ بج پیش کر سنو <تصفح> <تصفح> <تصفح> نکاح مبارک کے کیسے سنت اگر بندہ اپنی خواہش پوری کرنے بھی کرے تو بھی سواب لگا سی عجیب گل صرف اپنی خواہش پوری کرنا مقصود ہوے تی ثواب پاوے گا حضور پاک سرکار دی بارگاہ جب یہ مسئلہ پیش ہویا ہے آپ نے فرمایا ثواب پاوے گا کیتی یا رسول اللہ کیوں وہ اپنے خواہش پتر آپ نے فرمایا اپنی خواہش پوری سے اگر جناح کرتا تو گنا لبنا سی کہ نہیں خدا دے دیا بکر دراسیاں مگر ٹرکھڑی بزرگوں کا راہ چڑ دس پاس دیا بلائی اٹھتی سرگوتا بخار ڈیرہ اسماعیل خان دے جو مراسی ڈراگ لاؤں والے نکلتے نے وہ جو ادھروں لئی آپ نے سدکے جاوا ان پاکوں تو کتنے لے گئے لے تو تو کہ تھی پاکی نہیں ران دتی گہرا کی پلیتی تر کھڑ دیتی میں آدھا سی شادی کے موقع ٹول ٹمکنے مراسی سارا میں پہلا جب یہ کہ شادی کا یہ جز ہے ہی نہیں یہ خوراکات نے یہ گناحت حرام کم نے یہاں شادی داخل کیتا گیا ہے, ہے کہ نہیں مزید، مزید، مزید، نہیں تو پچھے بزرگوں کی شادیاں ثابت کرو تو ثابت کرو کہ ان کا کوئی کام ہوے جی نہیں تو جیڑا نکاح ہے نا جی سنت دے مطابق تو پھر ہر مہینے چی تو جی تو کی عبادت ہے جی آرتی نہ لڑاؤ تو پھر محرم کی ہر مہینے جر میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی پھر یہ بنڈا جی محرم دن پہ صحیح نہیں کرتے پگا پیچھا کر لیں گے یہ ایک گل غیر مذہب کی تڈی میں چھاڑیا کٹ دکل گیا کہ ہل رہے یہ گند خرابا تھوڑے مذہب وڑ آیا سی ہوں جتے بہو گے اللہ تعالیٰ دے فضل تگڑے تگڑے مولوی تگڑے راکر جڑے ہیں وہاں تو لینی ہے دلیل ایڈیس کو آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ دے فضل توجہ ذرا بولو سبحان اللہ اس بعد دوسرا گند جڑا بڑیا ہے نا وہ بھی اس مناسبت رکھتا ہے تے بلکہ یہی سہ سمجھو کہ یہ سوگ کی ایک جر سمجھائی انج سوگ کے باقی کام بھی سہ سنی لوک اس مہینے آ گئے ہیں اس کو علاوہ مثال کے تور اس محرم شریف نو سمجھ سمجھتے ہیں یہ غم مہینہ ہے لہذا گم نو کرو گم تازہ کرو اور ان گلام سرو سناؤ کہ ادھر او نہیں ادھر یہ درنج درنج ہے تو باقی کا سودا تو ہوا ایک جب ایک ہوں وہ کہو روکن واسطے وہ آتے چلو لگے رہیٹ تو چلتی رہی چلو جی جاکر بھی چل جانی اس ٹھاکر بھی چل جانی آیا نی شبیر شاہ اگلے مجھے دسیا کسی دنگیا ڈوگری آیا نا یہ آیا ان آخیا جی میں موضوع اور چلا لگا تو آخیا شاہ جی اصل تحرم فننا کرگلا فن اللہ اکبر و کبھیرا سگیا غم نواں کرنا اسلام اسلام مسلمان کائنات دی کسے شخصیت دا غم نو کرنا ہر سال حرام اس کی اجازت نہیں بھاوے بابے آدم تو لے کے جی شان والا کوئی بندہ کسے ایک دا غم کرنا نو جائد نہیں ایک غم ایسا ہے جنہوں بارہ مہینے سینے چ رکھنا ضروری ہے انہوں آتے غم رمے رم غم غم غم نام حق ساری فکا انفی ایک چھوٹی جی کتاب درسیا شامل ہوتی سی ہوں تو کئی ہوں تو نہیں وہ فرما دین کا گم اپنے دین اپنی قبر اپنی ہشر اپنی آکبت میں نہیں آنا ایک ہے کن ایک بہار آکر رکھ یہ گم کت رو جنا رو لگنا باقی ہر غم منا حرام صرف عورت جا خند مر جا ان غم کرنا غم منا ظاہر کرنا نہ کپڑے نہ میں پاوے, نہ زیب کرے چار مہینے دس دن ان اور جس بندے دا کوئی رشتہ دار مر جس کو علاوہ کوئی رشتہ دار مر تین دن اجازت ہے مسئلہ سمجھا جی تیرا فرق تین دن اجابر. تے جس بیوی دا شوہر مر تے چار مہینے دس دن سوگ مناونا فرض ادھر اجازت کسی کا پیو مر گیا بھرا مر گیا ماما چاچا تایا رشتہ دار عزیز دوست پیارا کوئی مر گیا تین دن کیئے اجازت دا کی مطلب ہے کہ ہے اگر کوئی بندہ اس وقت دفنا کے فارغ ہو کے غم بھلا کے اللہ دی تقدیر تاضی ہو کے تے اپنے دنیا دے کے کموں تر جا اسی ویلے دے گھر روٹی پکن لگ پی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ گھر والے بڑے ایمان والے شمار ہو گے دے سمجھی کھڑے نے نا دا مر جائے انہوں سے ضروری ہے وہ گھر چ روٹی پکا ہی نا میں کشمیا پہننا ہوں کوئی مسلمان جی ہو تازی روٹی پکنی نہیں آخر شبیر شاہ دسیا کتنے خا... ڈوگری آئے نایا نا. پھر ہونا انہیں آخ جی میں موضوع اور چلا لگا تو انہیں آخیا شاہ جی اصل تم محرم فلنا کربلا پھڑنے اللہ اکبر و کبھی سنگیا غم نواں کرنا اسلام د اسلام مسلمان کائنات دی کسے شخصیت دا غم نو کرنا ہر سال حرام اس کی اجازت نہیں بھاوے بابے آدم تو لے کے جڈی شان والا کوئی بندہ کسی ایک غم کرنا نواں جائد نہیں ایک غم ایسا ہے جنو بارہ مہینے سینے رکھنا ضروری ہے آدے غم غم کہ غم رم گمے نام حق ساری فکا انفی ایک چھوٹی جی کتاب درسیا شامل ہوتی سی ہوں تو کئی جی ہی تو نہیں وہ فرما دین دا غم اپنے دین اپنی قبر اپنی حشر اپنی آک میں دین ایتھ ہیاں نئیاں کنہ ایک ہیاں کنہ ایک باراں اے فکر رکھ اے غم کھاں ان دیتے رو جنہاں رو زکنہیں باقی ہر غم مناونہ حرام صرف عورت آستے جیدہ خامد مار جاندہ ہے ان دے آستے غم کرنا غم مناونہ غم ظاہر کرنا نہ کپڑے نہ میں پاوے نہ زیب و زینت کرے چار مہینے دس دن اجازت فرد اجازت نے فرد اور جس بندے دا کوئی رشتہ دار مر جس علاوہ کوئی رشتہ دار مر جن دن اجازت مسئلہ سمجھا جی ترا فرق تین دن تے جس بیوی دا شوہر مر جائے اندر چار مہینے دس دن سوگ مناونا فرض ادھر اجازت کسی کا پیو مر گیا برا مر گیا ماما چاچا تایا رشتے دار ازیز دوست پیارا کوئی مر گیا تین دن اجازت دا کی اجازت کا کی مطلب ہے کہ جائز اگر کوئی بندہ اس وقت دفنا کے فارغ ہو کے غم بلا کے اللہ دی تقدیر تاضی ہو کے تے اپنے دنیا کے کموں ٹر جا اسی ویل انہ کے گھر چ روٹی پکڑ لگ پی اللہ تعالی بارگاہ گھر والے وڈے ایمان والے شمار ہو گے لوگ کھڑے ہیں جی نا جنہیں مرض ہے انہیں سے ضروری ہے وہ گھر چ روٹی پکانا نہیں نا میں کشمیا پہننا ہوں کوئی مسلمان کر وی کسی کا فوت ہو جائے تو توا ساری بردری آخر پی آخر یہ بھی تو ہتوں یہ بھی تو ہاتھوں دین جان کی دی وجہ غیران بھی کوئی گل آئی ہے تو تسا انہوں پلے چ بنیا ہے میں نے ہزور کی شریعت گل نظر نہیں آئی حضور دی شریعت متاہرہ دے اندر جڑا بندہ صبر کر کے اللہ دی تقدیر تے اس سے راضی ہو جائے راضی ہو کے تو آنکھیں سونے لیا ہے میں ان کاغے واسطے میں ورڑے پاما میں خوش ہاں رب دی تقدیر تے جڑا بندہ جنا راضی ہوئے اللہ تعالیٰ دے ہو دے تو ان میں ہی راضی ہوں دے <تصفح> کیوں رب اس سے راضی نہ ہوئے رب سونا جاندہ جو پہا کہ میرے فیصلے دے انہا راضی ہوئے بیٹھا ہے فرید سرکار دے بارے گل آدھی ہے آپ دا بچہ مبارک ہوا فوت آپ دسیا گیا ضور جناب دا فردند فوت ہو گیا آپ نے فرمایا چپ کر کے دفنا دو فرید کے دل چیز تھا ہی کونی فرید چل اللہ ہتالا تو سوا کسے دی تھا نہیں انہوں دفنا, دے. دے تو نہیں دفنا دے. نال دسو جیڑا بابا فرید ایڈی بے نیازی اپنے پتر دے بارے گل کر دے, دے. میری دلے دلے اب تو آخے میں میری دل تھان ہی کونی رب تو سوا تفنا کیا مولا راضی نہ اسی ہو دیتے کہ واہ فریدا خدا رب دے, بندے دے تے سارے خوش لوے تے پھر غم نہ کرے اے پھر کسے نصیب والے بندے کا کم ہے او بھی کم ہوتا اے بھی کم اللہ تعا ہے میں تقدیر جوڑی اس واسطے جو تے ہاتھوں جاوے ان غم <سلام> نہ کرو جو آس خوش نہ ہوو تقدیر میں بنائی اسی اسے واسطے معلوم <سلام> ہو جی ہاتھوں جو نکل جائے خوش ہوئی منظور سی تک کیتا شو خوشا پر راب اس تو سو میں خوش ہاں رب سونا رانی نہ ہوماندہ یہ گل پہ میں تقدیر جس مقصد واسطے جوڑی ہے تقصد پورا کیھا چلو جی چڈو تو سر مینو قرآن مزید چایا تین دِن لب دو جہد لکھا کھڑا ہوے کہ جب رب دی تقدیر آوے مصیبت آوے تے, دب تے پٹو تے دب ایک تو دب کرو ایکت مینو دیو اب تو بعد میں بھی تھے مگر ٹر پا تھی مہربانی چلو کسی شیے آخو تلو تھے ہوا نہ ترین سپارہ کا قرآن میں انہوں اجازت دینا تس جہے اترے آرے تنہوں بھی رب دا ہو رب آکھے کہ جا میں کرو دب تے پٹو، ہو سکتے جی من دسا بھی لبھ دو میں مان تے کرمے اور جڑے تے ہاتھ جوڑے دس نے انہیں نہیں تو رب کے قرآن چتوں لب سکتے ہو اے. میں تو لب دیا آیا ہوں تام کاری تھا میرے پڑھوایا تھا لے کے مینو ایک آدھ ہے یہ عام سوال اس سلسلے جڑا میں کر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر واسطے رو رو رو رو کے اکھاں دے بیٹھے اکھاں سفید ہو گئی چ گیا دے بیٹھے تو نہیں آتا میں قرآن پاک کی یہ نہ ہو اکھاں سفید ہو گئی ہیں اے مبالغہ کہ ان روئے اتوں شیعہ لوگ آنڈے نے کہ اب میں سلسلے چ وضاحت کہ بیٹے دا ہجر جدائی اس بندے دی طبیعت مجبور رکت جو مبتلا ہو جائے او اپنے بے خودی دے دیا میں توجہ بے وقت اترو کدے اسے شریعت متحرا چاخذہ نہیں پکڑ نہیں میری گل سمجھا دے بے اختیار طبیعت دی مجبوری ہجرے چان کے اترو نکلتے ہیں کہ خدا تالا گرفت کیوں جاند ہے مجبور ہے مجبور کیپرے میری گل سمجھا جائے کے سیدنا یعقوب علیہ السلام اسی طرح اپنی طبیعت شریف بیٹے دے دجرچ مجبور ہو کے بے اختیار روڈے رہن اے اللہ تعالی دی تقدیر تے ناراضگی شمار نہ نا ہو سی سکے اپنے اختیار جان بج کے یارہ مہینے بھی دن کئی شہ یاد نہ آئے گا جی طبیعت تو مجبور ہوے ہو بندہ تو مڑ اے نہیں یارہ مہینے بھی دن چوپڑا سی دہ دن طبیعت اٹھو سی میری گل نہیں سمجھے جیلو بناٹیا کا رونا ہوں یاقو بلائی سلام والا بارہ مہینے روڈ دکھان بھی چاہیے یار مہینے بھی وی دن ویخن ٹی وی چکلے ویسٹ طبیعت مجبور ہو چلی طبیعت بھی آدھی ہونی دیا یہ تین اگان پچھا کبھی میری مجبوری نہیں دسی ہوں سمجھ لگی کہ کوئی نہ اچھا تھلے لے کے موڑ گپ شپ رومن سے ہسا دینے تھلے اتر کے اپنے رواون تسا دی دیاں ذاتی محفل نہیں ویخی جدے بیٹھے تو عوام بے چھریک نہ ہوئے عوام شریق نہ ہونا دیا دوائی خدا دی موڑ بول دیا, خدا دیا بندیا جا اگر ان کا رونا بے اختیار ہے طبیعہ سے مجبور ہے بارہ مہینے رو رو رو قدرت یاکو بانگو اکھا کرو پھر منوں گے کہ تا طبیعت تو مجبور جے تے جی یارہ مہینے بھی دن ہر بدماشی کو رہے. تے کوئی اتر نہیں نکلنا یہاں دنوں کے اندر تترو بننے شروع ہو ج یہ مڑ بناونے یہ ڈرامے رچاؤ اے حرام اے غم منا غم منانا اللہ دی تقدیر ہے اور دی تقدیر تے تاراجگی حرام لے اللہ تے راضی رہنا ہر مومنٹ نزرت یاقوب کی گل بھی دے دینا حقی شریف شعبان شہب المان امام بحقی کی کتاب اس حضرت سفیان فوری ردی اللہ تعالی یا امام شابی دے حوالے نہ لکھے کہ آپ تو پوچھا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے رون دے متعلق آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو جو حضرت یوسف علیہ السلام ملے نے نا حضرت یوسف ارد کی بو جی پتا تے ایسی کہ میرے تو آیا پوانے کیوں رہے جی؟ حضرت ایک نہیں تھا روا مر لا سی میرے پو کبھی بھی جا نہ ہو جاوے مڑ ہمیشہ بھی جئی پہ ہے فکر میں بھی آخان یار اللہ نبی ادکے جاوا تو اما رونا پھر پتہ لگا کہ نبی دل ہندی صرف رب دے سن کہ میرے پتر تو رب کا دیر جدا نہ ہو جائے آہ! اگر حوالہ غلط تو ہوئے امام دا نہ ہوئے مائد بان وڈانا آپ نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام مجدو یوسف علیہ السلام عرض کیتی ابو جی جنہائی برکات ہی ملت پہنے پھر نہ ہوندہ کی مقصد فرمایا پتر فکر تیری نہیں سی فکر تیرے دین دی سی میں <laughs> کہا میرا پتر کافران دے ہتھی چڑے گا کنا کنا دے ہتھی چڑے گا تو کوئی میرے پتر تو دین جدا نہ کر لوے میں اس فکر چ روا رہا تو میں شروع کی گل سنائی ہے میں کیا کسی شخصیت کا رونا غم منانا اسلام جائز نہیں ایک غم فر رہے جہاں ہر مومنٹ دے سینے چ بارہ مہینے رہے وہ ہے رسول کریم دا غم ہوں یا کبل اسلام دی گل رلا نہ چیز کی گل اگر اس رلے تے موڑا ٹھیک ہے کہ نہیں نال بولو ہاں ٹھیک ٹھیک بیٹھو جنا میں اللہ تعالی کے فگل اس شہر کی پہلوں کئی بہت وضاحت کر چکیا تے اتھے پھر کر نا کہ جے دلیل ہوا سچا نہیں ہو, ہو جیڑی وہ دلیل دن دے پہ حضرت ویس کرنی نے بتی دن کھڑ لائے میری گل سمجھا جی پہلی گل یہ تھوڑی دلیل جھوٹھی حضرت ویس نے بتی کٹی نہیں دوک ایک کتاب ہے ایک کتاب تذکرہ تول اولیاء شیخ فرید الدین اتار دی اس دے اندر ایک گل لکھیئے شیخ فرید اتار ہوئے انہیں اسفہان ہے اسفہان علاقہ شیعہ دا انہوں نے اس کتاب دے اندر ایک گل دی ملاوٹ کی تھی اتھو پھر بلا تحقیق کئی نکل چکی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی دے بارے طبقات کبرا امام شعرانی شاہرانی کتاب آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول کریم نال کیتا ہے نا کافر نے مخالفا نے میرے نال بھی کچھ کیتا گیا اوچھا ہوں دے بڑا فرق ہے آپ کرنا فرماندے نے رسول کریم دے سر مبارک کے زخم آیا تو میرے بے سر کا زخم کیتا ہے یہ روایت جہی وہ کرنی دی حضور دا دند مبارک شہید ہوئے دند مبارک بھی نہ آکھو دند مبارک دا ایک چھلکا مبارک پاسے تو شہید ہویا ہوا فرمایا اسے اسی تے مینو بھی لوکاں وٹا ماریا ہے اے پر فرما د آپ نہیں آپ وٹا مارنا تھڈو بتی اے لیں تے لوکاں وٹا ماریا ہے تے میرا بھی وہی چھلکا اترا ہے یہاں دونیں گلیں چنا فرق ہے تصا ذرا دسو اور سرو اکل بھی یہ آخری عشق محبت بھی یہ محبوب دی اتباع محبوب کی اتبا اس, کا اس کا کام چاپ کرے توجہ نہیں فرمائی نے جیڑا کام دشمن کافر لبی پاک کیتا ہے جڑا بندہ وہ اپنے آپ چکرے اگلے آخنا ہے چکر جانا کوئی ہے تو اپنے آپ کیتی جانا ہوں میں ایک مثال دینا حضور پاک سرکار نماز ادا فرما رہے سن کابے شریف کے دشمن آئے تے او جڑی آن کے اتنے حضور دے سٹ دیتی ہے ہوں تے کوئی اٹھے تو او جڑی اتوں لے کے کھوتے کی یا کسی جانور دی وہ اپنے تے تھٹی پلا ہوئے وہ خیرے آفرا دور تو سٹی تھی تو میں سنت ادا کر جی رسول کریم آپ سٹ گے پھر سنت ہونی سی رسول جیڑا کام کافر آپ کی وہ کافر دی سنت آکھیں گا یا رسول دی آکھیں گا کافر دی سنت شیعہ ہی ادا کر سکتا ہے مسلمان ادا نہیں کر سکتا اگر نبی پاک سرکار مبارک کا اگر اتارا ہوا نبی پاک نے آپ یا وہ اتاریا ہوے کسی صحابی نے یا اتاریا ہوا علی نے تو پھر حق بنتا کہ نبی دی سنت یا علی دی سنت یا صحابی دی سنت سمجھ کے توں بھی کرسے کافر نے کڑمیا نو ماسا بھی ہزار نہیں آفر کرے آقا انعامدار دے ہزار دے آفرانتوں شہید ہوئے بولو ہوئے نیا یا نہیں ہوئے دے مبارک لوگ امام حسن پاک دے کنے عزیز کر یزیدیاں دے ہتھوں ہوئے کہ نہیں ہوئے بولو اگر اتباع اتبا یہ ہے کہ جو کافر دشمن کرے وہی کچھ کرو تو پھر کی بلا کافران ہزور دبان مارے شہید کیتا ہے کیا پھر اٹھو کی جے پتھر مار کے دند بنی آؤ ہے تو پھر میں کافر مارے تلوار تو پھر یہ چوکھی سنت بنے گا نا پھر پھر مارنا اتنے ہے سد کے جا کر کے ایران والے شیعہ ماتم نہیں کر دے انہاں ایران فتوہ جاری کیا پتہ کیوں نہ آکھیا ہے وہ کڑمی دے پترو سانو تے کافر آتے ہیں امریکا والے برطانیہ والے ہندو آتے وہ آتے نے تھی ایڈے پاگل اپنے آپ پنجی جانے جی اصل میں جواب جب جوگے نہیں خبردار سارے موک دن کا کام نہ ہو پاکستان کیوں کم جاری واسطے جاری ہے کہ ایتھے ایڈی اقل رکھ والا نہ کوئی بادشاہ نکل ہے وہ آدھے نے چلو واہ روڈے پے ٹھیک ہے ہوں گا ہی رہے کام خدا دیا بندے خود نا خود مارنا یہ تباہ نہیں آتے آن یہ محبت نہیں آتے آن یہ خود کشی آتے خود زنی آ خود کشی حرام یعنی آپ قتل کرنا تو خود زنی بھی حرام کے آپ مارنا کیوں آتے فلانے نے فلانے ماریاں مارنا سمجھ نہیں آئی گل دی اچھا ہوں اس سلسلے کے اندر تمہوں ایک اور گل سنا دینا بہاول پورا ایک مولوی ہے مولوی فیض احمد صاحب علی پور چٹھے دے کو آیا دو نمبر جی ہاں جناب میری تقریر سنی ایک جگہ سے تو میں دند تروڑ دے خلاف سا بولیا تو او پیر جہے سن او کدھر دند تراو توڑ والے اویس کرنی منتے سن اس ویسک کرنی نگال کی گل کی جڑا وہ اسپارک سچا اشک رسول سی جنہیں دن توڑے نہیں لگ گیا گسا گھر پہ سچی تھی ان, ان خات چا لکھیا سوال لکھا مولی فاضا مدوے سی اس دب رسالہ کڈیا نا, میرا نا دتا. رسالہ تے میرا نہ دسالا وہ میرے کو پیا ہوں اسدر اس رسالے کا نام ہے حضرت خاجا اویس کرنی کے دندان شکنی کی تحقیق دا لکھنا کی پیا نشان یعنی نا لکھیا ہے کہ دند توڑے نے تے پوری تحقیق پکر دا. اندر لکھ دا ہے اندر کی لکھتا ہے اندر لکھتا ہے کہ حضرت اویس کرنی دے اتنے حضور پاک دے عشق دا غلبہ جو ہوا ہے گلبے دند چڑ پے جڑ پائے اپنے آپ باہر کی لکھا دندان شیتا کی نال اشک پائے ہوں میں گل جب سنائی نا اتے ضلع لودرا بہل پور اتے ہی تو بندے بچے تو انہیں آکھیا بلے بلے بلے عشق بھی ایڈا سیاح سی جڑے سخت دند سن وہ جاڑ دیتے سوڑیاں آٹھ رہ گئی میں تمہوں ہوں دسنا پیا وہ والے تاقیق تھوڑی ہے نوی تاقی اس نو تاقیقہ لکھے سر اچھا اگے کی لکھا ہے ہوں تی خود سیا بندے ہو جی دند جھڑ پھر توڑے نہیں جی توڑے نے گل کی لکھی او اور تماشا ہے گل لکھی رسالے کے ابد اللہ انصاری دی کتاب فلانی دوند لکھا ہے جو حضرت نبی پاک دے چار دند اگلے ٹھیک سن سڈو ہاں ایک کوڑ نابت کرنے سو کوڑ مارنا پہ گل مشہور ہوں ایک تو ٹرے گئے سوے پاک تو کہ محمد ہو محمد آخر جن کی تاریف ہی تریف ہوا مطلب جہد ایب ہوئے نا جن کے نقطہ چیز ہو سکے ایمان دسو جن کے سامنے چار دند نہ ہوا واپ تے اللہ تعالیٰ ایڈا واپا کرتا سر اپنے حبیب ہوں انہوں دھوکھا کہل کا لگا ہے مولی فیض امدے سی نو دھوکھا لگا حدیث سے آیا ہے آئیت دا لفظ ربا تے ربا دا کا مانا ہوں آ سامنے والا ایک دند ایک دند سے اس سمجھ یہ ہے روبایا حال بنے پائے شہیسان پچھلے رونا کی روا میں شبیر شاہ ورگیا کا کی نام لوا وہ پڑھے کون اچھا سجنا میں وسلم دا عشق محبت ہے ہی نہیں نہ محبت دی دلیل ہے نبی پاک اندر اللہ تعالی این گل گوارا کر سکتا میرے پاک نبی دے دند مبارک دی چھلکا مبارک اتریا اے جد نال حسن مصطفی دے اندر اور اضافہ ہو گیا اے سبحان <تصفح> اللہ بزرگو فرماندے نے جنے موتی دیا موتی موتی اوندا چھلکا اترے اودیاں لشکاں ਵੱد جاندیاں سونه نبی سرور دے دند مبارک دی لشک ہو اور ਵੱد گئی سی تاں کر کے سڈا پیر گول فرما سناو پیر میرا سرکار دے. تاجدار گولر فرما نے دو ابروں کو مرس مرسل جی بولو اللہ. اللہ میرا تاجدار گولڑا فرماند سونے نبی دند کی مبارک نے موتی دڑیا نے موتی دیا کی کبلا اے موتی دیاں لڑیاں نے تو پیر صاحب ویخیا نے ہاں وایے ہمراہ دے, دے آ, وادی اندر جدو کملی والے کی دی دیرت ہوئی ہے تو ویٹیا خدا دے یہ کھے بے وقوف نے جڑے وچوں اس لڑی دے کوئی ایک موتی گوائی بیٹھا ہے تے کوئی چار گوائی بیٹھے نے کھے بے وقوف نے تو پیر صاحب فرما دیتے ہیں میں ویکھیا ہے یہ لڑی پوری دی پوری قائم سی یہ گوائی کدھر بیٹھے ہوئے اور اس ماتم کے سلسلے میں ایک گل ہو دا میں پوچھنا جہاں ماتمانے جی جا جائز ہے یہ صرف حسین پاک کا جائز ہے یا جا کسی ہو مولا علی کا حضرت حسن دا حضرت امام علی مقام دے ہور کے دا مولا علی دے ہور پتران دا انہوں دے بعد والے دا ہور کسے دا جہد ہے یا کلے کل کا دسو ہے دسو, ہے امان نار دسو تاری اقل مندی ہے کہ شریعت کلے حسین آئی ہے نہ یہ شریعت ہے کی جی صرف حسین آخر ماتم کرو باقی باقیا جی باقیا دا ماتم ہے تو پھر میں آنا ثابت کرو کہ حسن حسین دونیں براوا نے اپنے والد دا ماتم کیا قبلہ یہ کام خود ہسن سائم تو نہیں ہویا تو مڑ سمجھ لے کسی پاس ہوا ہی نہیں جی یہ کسے پاسے ہویا ہی نہیں ہو پیا نہیں فرمائی ہو پیا سا مطلب ان ہے ہی نہیں جا ہو پو مزہ وہ نہیں ہوتا جنا ہو پے مزہ وہ ہوتا جا اتر سڈا اتریا اس واسطے اِسے نہیں جاندے سانوں اترے چ کوئی شدی ہے میرا بولو سبح سجنا سبحان اللہ غم منا جان جان کے رونا روا دوڑے پلنے یا قصہ شہادت علی مقام در سنا پر ارادہ ہو اگلے امام اہل سنت لکھ لتا وار بھی دے اندر ایک تھا دے نہیں کئی تھاوا لکھے فرمایا شہادت کسا در فنا پھر بھی اجازت سم نہیں دے سکتے جو جہے سنا ہیں نیتاندر پھر یہ بھاری کلوتیاں نے کہ کسی نہ کسی پاسوں والی گل کر کے رو ہی نہیں آپ جب املاس کی نیت بھی بھائی یہ بنی کلی ہے جان چلو والی جڑے کرن والے انہوں کی نیت بھی یہ بنی کلی ہے جان چلو والی اس واسطے اس کسے بیان کرنے کی اجازت نہیں شریت مسا در کوئی اجازت نہیں کیونکہ نیت بادل داخل ہوئی کلی یہ شہادت امام علی مقام دا ذکر زمنن ہوئے فلیلتا ہوا منکبتا ہوا اللہ تعالی جو انام شہیدہ میں نالل فرمائے لے وہ قرآن مجید دیا آیاتاں بہ بیان ہوئے سنایا جاوے صحیح حدیثہ میں نال یہ شہادت دا ذکر آوے تے زمنن آوے تے کس نیت نال آوے محل سب بیان کرنا مقصود ہوے محلہ حسین دی استقامت بیان کرنا مقصود ہوئے جنوانہ مقصود شہدت کوئی مذہب پہ پیش ہوں دا اور سنو ایک گل کرنا تھے بڑی لطیف گل ہے کیوں علماء کرام تے شریعت اجازت نہیں ہر سال شہیدان دی دی. <تصفح> تے قوم نو کیوں نے خبردار اس نیتہ بیان کیتا تے حرام ہے کیوں آدھے پائے سنو لا اس <تصفح> <تصفح> <تصفح> واسطے نہیں کہ شہادت دا ذکر برا ہے اس واسطے جب اے نیت نال اسردے اس عمل ان نتیجہ برا نکلنا ہے کی نتیجہ بھائی قوم شہادت شہید کہ جدو قوم دے بندے گے کہ یار وہ فلانا شہید ہوا یہ ہر سال ان پہ روڈ پٹ ہیں حال انہاں اگوں بندے اگلے آخنا ہے کہ یار نہ کریے حالے تک چودہ سو سال والوں پیر ہوں نے کہ جی اصان چا کیا مل سان ہی روڈ نہیں فرمائی یار گل سرو میری ایمان دسو کہ ایک قوم دے بندے میں گلتا کرنا ایک پنڈ کے بندے دشمن لڑ کے تو مر اس پنڈ دے پچھلے بندے نہیں فرمائی یا گل ایمان ایماندار دسو کہ ایک قوم دے بندے میں گلتا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> کرنا ایک پنڈ دے بندے دشمن لڑ کے تو مر ج اس پنڈ پچھلے بندے وہی ہے آ پاؤن سر چیاں پیروں چ نہیں پاؤنڈے کالے کپڑے پا لین بال دوائی بہلا بہڑا ہال باؤکے دہاڑے روٹیاں نہیں پکتی منجیا می حشر ہوں تو جناب ادھر درنج درنج ہوں ہال فلانا اجڑیا گیا رل گیا مر گیا ہوں سچی دسیا جی جو سچی हेक पासे ए, दूसरे पास दूजे पिंड जिना लड़ाई होंड उन आिकल आन बहर देंदन सलामिया अेर थी सा गोलियां खादा मुंडे परवाह नहीं की इंज देर गल समझ आज उस पिंडे इंज का जिक्र कर ادھر پنڈ والے یہ آخر گیا شیدہ ساڈا کی بیر بنی پتر نتو دچی بولیا جی ایمان دسیا جی ہوں جڑے مگر رہ گئے انہوں نوی لڑائی ادھر نکلن گے یا ادھر نکل گے سچی بول میں یہ سیالیا شہید نکلتے کیوں نہیں سیا کے اج تک کافرہ لڑ کے کوئی شہید نہیں ہوا تاریخ گوا یہ کافران جنگا ہوئی ہی نہیں جدوں ہی ہوئی مسلمانوں کوئی ماہی دلال تاریخ پٹ کے دے ہیں نا جانا بریلی انہوں شہید کی نکلنے نے جو میں ایک پاک حسین سونے دے راہ مبارک دے کوئی سویں حصے دردیا ہک آکھانا کام کیتا شروع شال مہ کے کٹے بہ گئے پتا ہی نہیں لگنا دیکھی تو سہی इमानसो इना सुरों मिट्टी सुहा शहीद निकल जेड़े हक आख वाले खाली थोड़ा जहा हक आखे करके बरेलवी जदों शहीद दे। आंगर दगते दे शहीद आंदे वास्ते ना कोई नवा करबला लगना है نہ کوئی حسینی لال نکلتے نکلن شبیر شاور جا بچھڑا نویر کس دے ہو چالا بچھڑا نویر کسے دے نہ ہومانیاں بہن جس بہن د وی نہ کوئی اس کی دنیا دوں لینا ہوں جدو یہ انداز اس قوم در تے شیر پڑھن کہ سیدہ زینب پاک پی آخری من زبان امت رسول پی دی افسوس کر کے وین پا کے شالا دے کسے آ جا حسین بچھڑ گیا نا تے میں امت رسول سبق بھی پڑھا کہ میرے جیڑی ہو گئی ہو گئی وہا ویر نہ آج کدی دیچھڑ قرآن بچڑ جاوے عزت بچڑ جاوے پر تا نہ یہ سبق جھوٹ تھپیا سیدہ زینب پاک دے ہوے بکر میراسی بکواس تھپیچے سیدہ زینب پاک دے جس کام کے سیے دا و باغ گئیے کتوں شہید نکلنگ تو کتوں قربانیاں جذبے رکھنے والے پیدا ہون گے وہ میری گل نہیں سمجھ لگی یار میں خیامان جی بی, بی سیدہ پاک دے مبارک سبق نہ میں نبی پاک دے دین قرآن تو قربان ہون کا جذبہ سبق کتوں ملنا وے یار یار تسان دسو ہزور در ہزور پاک سکار اہل وید تبق پڑھا کہ شالا وچر نہ ویر کسی ہوں دیران قربان سبق ہے وہ کتریاں تو لبنا سکھاں کو لبنا چوڑیاں تو لبنا پھر تے ہاتھ چاہا کی تو ساتھ حضور دے اہلے بہت کرام دا پکا نہیں چڑھا میرے خیال میں یہ کام اہل نال یزید بھی نہیں جی تے کیتی آکر کی کہ یزید دی فوج قتل تے کر سکیے لیکن اہل بہتے کرام دا جڑا دینی جذبہ سی تے دینی سبق سی امت واسطے تے انتون انتون نہیں مٹا سکے ایک شیر جو مٹا دے ایک تو سیر مٹا ددکے جاو دے, صدقے دے نالو نا ہی دے گا ونڈو تے نہ سبیلا لاؤ نہ جا کر سنو تو نہ سنو مقرر تے وہ چنگا نہیں چلو اہل بہت دی کم از کم یار کچھ تو ادت تے سینے چاہ جائے گی قربان کریے ویخ ویخ کے تھردے رہیے کہ رب داہ قربان کم پے ہوں سمجھ نہیں جی میں سلسلے سے ایک ہوسال دینا پاکستان بنیا بنیا جی جا بنیا چنیا تو اس بن کے اتنے ایک لڑائی ہوئی پینٹ والی جنگ اندر اندر میجر بھٹی مریا اور بھی فوجی مرے پاکستان دی حکومت فوجیاں کا مرن والن دا ایک دن آدھے دن چھ ستمبر او 6 ستمبر نو کی کرتے ہیں توپان کی سلامی झंडे उन्हों दिया यादगारों के उले चुकते हैं या रत्ते हूं फर्ज करो अगर हुकूमत छह सितंबर को मेजर भट्टी की कबर दे चढ़ावे काला और सदे जाकर शबीर शाह वर्गे मुकर्रा उथे बह गया खड़ मेजर سچی بولیا جے اگوں فوج سنی ہوگی کچھ کرنے ہومان جی بارڈر اگلے دن کوئی فوجی لمبنا میں آنا میں آنا اوتری قسمت والی قوم یہاں نے اسلام کے بارڈر سے بندہ کوئی نہیں رہا وجہ کی پتا لگا ہے بھائی یہ سبق ہی پڑھایا گیا سجنا جس قوم درد پاپر سین سلامی ہم ہوں پاک نبی دے شہدانو سلامیاں دین والے ہوندے انہاں دی عظمت نو سلام کرن والے ہوندے ایک حسینی کی ہے لاکھ حسینی موجود ہوندے سبحان اللہ اج مولبیاں دیاں دیا دیا پیراں دیاں ایک سپاہی نو کے سُتھنا خراب ہو جاندیاں نے کیا حسین در سبب کی ہوئی تھی معلوم ہویا ہے جڑے دلے تیار ہوئے نالی تیار ہوئے کر کے ساڈا کلندر اقبال لاہور ہی بول اٹھا بچارا حسرت بھرے الفاظ نال دے حسرت بھرے الفاظ نال آخ حسین بھی نہیں گھر چ سڈا کلنڈر اقبال فرما ہے وہ مسل کی کہ دور آ گیا ہے جی کہ موسم جلس نہیں لبھی ہوں کوئی حسین دلیر لا نہیں لبا سب گدڑ توہے رہ گئے جان بچاؤن دی خاطر حکومتوں اگریزوں سلوٹ مارن جوگے نے گل کر بندے کوئی نہیں لو اگو آکر بندہ ہی کوئی نہیں لیا ملان ویخ بڑے موٹے تگڑے نے اونٹ اونٹ جی کد نے پر گلے کھوتیا تو بھی گئے گزرے نے کسے سپاہی دے اگے بول نہیں پا سکتے اقبال آخ گئے ایڈی خشک سالی کیوں آ گئی ایڈا کات کیوں پہ گیا وے امت مسلمان سے جنہ دیا کتار سمن باریا مفتی محمد فضلا میں اللہ نام غیرت بن کے کمپیوٹر و روپیے وے گئے یا پولیس دا سوٹا وے گئے انہاں آخر ساری جائیداد بچے سڈا پیٹرول پمپ مدرسہ بچے دین تے جاوے دالما دے اندر حسینی جذبے ہوں تو حسین آخیا مکا جاتوں جدی جملہ چلا مصطفیٰ دا دین اپنے ہتھوں نہ جان دے سچی گل ہے سچ اٹھے کی سلطان پورے آشک سوئی حکی کی جی مشوش ملے میں سلسلے سے مثال دینا پاکستان بنیا بنیا جی جہ بنیا یہ چنیا تے اس بنن دے اتنے ایک لڑائی ہوئی پینٹ والی جنگ اندر اندر میجر بھٹی مریا فوجی مرے پاکستان دی حکومت انہ فوجیاں دا انہوں مرن والوں دا ایک دن منا کہا دن آدھے چھ ستمبر وہ چھ ستمبر نو کی کر دے نے ہیں توپان دی سلامی جھنڈے انہاں ان یادگار دے اتر کالے چکتے ہیں یا رتے ہوں فرم کرو اگر حکومت چھ ستمبر نو मेजर भट्टी की कबर दे उसे झड्डा चढ़ावे कला और सदे जाकर शबीर शाह वर्गे मुकरा उह गया आखण मेजर सची बोलिया जे अगों फौज सुनने वाली होे हो ایمانسا جی بارڈر اگلے دن کوئی فوجی لمبنا میں آنا اوتری قسمت والی قوم یہاں نے اسلام کے بارڈر سے بندہ کوئی نہیں رہا وجہ کی ہوں پتا لگا ہے بھائی یہ سبق ہی پڑھایا گیا جم درک حسین سلامی دالے ہوں پاک نبی شہادا ن سلامیا دالے ہوں عظمت ن سلام کرنے والے ہوں ہرسینی کی ہے لکھ ہرسین موجود ہوں اج مولبیاں پیران دیاں ایک سپاہی نک کے ستنا خراب ہو جاندیاں نے کیا حسین دا سبق یہ ہوئی سی معلوم ہویا ہے جڑے دلے تیار ہوئے نے روم پکٹ تیار ہوئے نے کر کے ساڈا کلنڈر اقبال لاہور ہی بول اٹھیا بیچارا حسرت بھرے الفاظ نال پیا دے حسرت بھرے الفاظ نال آخ حسین <س utter> <س repeated> بھی نہیں گھر چار تار بھی گیس دجی لو सालंधर इकबाल फरमासलिया का दौर आ गया जिम्मे कहातम्स नहीं ली हूं कोई हुरसैनी दिलेर लाल नहीं लभदा ला सब गिदड़ चूहे रह गए जेड़े जान बचाव की खादर حکومتوں انگریزوں سلوٹ مارن مارنگے گل کر آکن جوگا بندے کوئی نہیں رہا بڑے موٹے نے اونٹ اونٹ جی نے گلے کھوتیا تو بھی گئے گزرے نے کسے سپاہی دے اگے بول نہیں پا سکتے اقبال آس دے ایسی خوشک سالی کیوں آ گئی ایڈا کات کیوں پہ گیا وے امت مسلمان سے جنہ دیا کتار محمد بن قاسم صداقت مفتی محمد فضر چاہے اللہ نام بولو سبحان اللہ ویک کے بے غیرت بن کے کمپیوٹر وے گئے روپیے گئے یا پولیس دا سوٹا وے گئے انہاں آخر ساری جائیداد بچے سا پٹرول پمپ مدرسہ بچے دین جاوے دے اندر حسینی جذبے ہوں تے حسین جاوے مکا جاتوں جدی مصطفیٰ مستفا دین اپنے اتھوں نہ جان دے سمجھ سچی گل ہے سچ اٹھے کی سلطان I hai qidrat aa Allahu Akbar یارا قتل مشوق وے منشن اتے اطرمک mere <laughs> oh socha ese ki usail ali da hai hai hai hai socha o ya ra socha ese ਦਾ ਫਿਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾ ਬੰਨੇ ਹੋ ਆ ਆ ਆ ਕਰ ਸਾਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਾ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ جڑا سواد دا ذکر کرنا اس رنگ چ کرنا کہ امت دا ہر بچہ شہید نو آوے ہوگریزی چچو نہ بنے کوئی خون گرم کرو بولن دا پھر سوا دے کوئی تھلے اگ بالو کوئی ہانڈی پکے یہ دلے تھلے برف رکھی نے آتے ہیں ہوں برفوں ہانڈیاں پک دیا شبیر شاہ دا برا ہے فیدا شاہ وہ فدا شاہ اگلے دن میرے نال نٹے ہوئے اتے برکت پورے لاہور رائبنڈ روڈ سے علاقہ نواب میں پڑھو تقریر کی تھی اللہ تعالیٰ دے فضل میں رنگ پتہ ہے پھر تو تے بندے جڑے اچھلن میں خطاب ہیٹر سی خطاب فریدر سی میں انہوں فدو شاہ آنا وہ فدو شاہ اتنی ہے بھائی یہ تکریر جڑیا نا ہونی چاہیے سلان ہے سارے دے بھائی ماں حسین دے خون توارا نہیں کہ میں یزید ایک ہو جا لگنا نہیں میری رسو کریم گستاخ میری گھے خدا وے بئیمان بنے ہو سکتا میں کسی فاسک فاجر نہیں جوڑ سکتا میں کسی ہوئیمان کی جوڑا لیکن یہ خون نا, خون نا. لے سمن آلے کا آل چے نہیں اکثر سید اس لیے قسم خدا دی رسول دی آل نکل بیٹھے سنو اللہ تعالیٰ دے قرآن نے صاف فرمایا بت سید اچھے کسی بلیکے چوڑ دیا تا تا کے نا جنت تیری پکی تو سیاد وہ فل د گیا کمینے بندے بندے دی کرو شریف ہمیشہ جکتا ہے وہ آتا یار میں مثال دینا اللہ تعالی جو صحابہ ہے کرام فرمایا ہے جنگے بدر لڑن والوں کہ تنوع بخش جو چاہتے جے کرو عزت جو دتی سو اگوں تے اگو آلے دے قابل جو لینے تھے ساری زندگی کوئی کم نبی دی شریعت ہٹ کے نہیںت دیتی ہے اے پھر عزت لے کے وائی آج اج او ہے کمینے اڑیا حضور پاک نے فرمایا میری شفاعت میری امت واسطے ہے سن گئے گئے اسا کہ نبی دے خلاف نہ چلیے شفاعت تے کرے کرے گا نا اساں تے اپنا زور و خا لے لہذا دب کے کرو جو آندا ہے کھاؤ پیو نہ دیکھو شرابی جذب کیوں جو بیٹھا ہوا میری شفاعت پکی معلوم ہوا اثان کمینے حضور دس شریف سڈے واسطے اڈا وڈا اعلان نہیں آیا تے انہوں کرو جو چاہتے جے کرو جو جی آدھا جے کرو میں بخش املی فرق نہیں آیا بد عملی دی انتہا ہو گئی نہیں فرمائی نظارو <laughs> <اور laughs> سید بن گئے سکولیے بنے نیچری دیتی عزت بنیا کمینہ سر سید آگوں پھر آ چک فٹ میں میرا خون پا مجھے جانتا کیتے کوفر ایمانو کی فارک حالانکل یہ تیرے اہل یہ نوح علیہ السلام پہ آپ دی قوم واسطے اتریا نہیں گل وہاں واسطے نہیں جی انہوں واستے اتر تو پھر انہوں دے کول ہو سڈے کڑان کیوں کہ رب اپنی بے نیازی دا اعلان کیتا ہے کیا نو کہ جے تسان کفر کیا میرے رسول دی آل تو باہر ہو گئے جہا ایلان میں نو واسطے, کیتا سی, تو واسطے اتارنا پیا ہوں کئی سید گلانی کوئی بخاری کافر نے مرتد نے رسول کریم دے دین دے قاتل دشمن نے یہ تھے ہی سارا جگ جا کے سو جا سکتے مثال اتنے لاہور میرا تھنڈ ریس میرا تھنڈ ریس ہو ہی گئی لاہوری ہو گئی میرا تھنڈ ریس یہ میرا تھن ویو ریس دنا دی ضلع لودرا بہاول پور جانتے ملتان بہاول پور وہ درمیان ضلع لودرا دی اتوں کی دی یہ باقاعدہ پھر اشتہار چھپے نے سکول ریس کرنگی ہیں سکولی ریس کرنگے تے پتہ نہیں لاہور تی ہزار نسی ہیں اوے پتا نہیں کنیاں گنسدیاں لاہور چ پچھلے سال بھی ہزار نسیا سن لیکن ایتکی پروفیسر نے رات دن محنت کر کر کر کے دس ہزار وا لیے ہوں کوئی پتا نہیں بھی کنیاں اگ ہیں باہر جی میں نسڑیاں ہیں وہ پھر پورا انہیں اشتہار چھاپیا ایت شکل پچھے कची हां वेखने मुंडा लगता है पर मुंडा नहीं मुंडीए वेखो गल पुत्र तेरी सही है तो रोन वाली पर असा इतने तक पहुंच गए साडे नक ते कुछ छुरी रखे तिहास ही आगे मुंडा है यह मुंडी है इधरों एक छाड़ पिया मार ये उत्तर खेल होने हैं لکھ کون کرا ہے جناب تمام اولمپیا ایسوسیشن لودنا بتاون سہارا ہیومن رائٹس آرگنازیشن جنوبی پنجاب کیڑی تاریخ نونی ہے پچیس فروری 2007 ہزار سات پر اتوار صبح دس بجے میں تا پہ دسنا بھی اگر اتے بھی بیٹھا مجاہد باجی نچ کے لان آ میں دسنا پیا بھی فلانے دن پہنچ جائے تھے لکھا ایمان اتحاد نظم گوورمنٹ پاکستان دی مہر لگی کھڑی مسٹر جناح خاص پیغام ایمان اتحاد نظم یعنی یہ سارا کچھ ایمان ہے اتحاد <تصفح> یہ ہے نظم <تصفح> دوڑ کا استتاح بدست جناب منظور سرور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودرا یہ ہوں پتہ نہیں بریلوی دیوبندی بندی شی ہے میر خیر منظور سرور تے دستا ہے یہ سکھ نہیں ہونا ہندو نہیں ہونا ہے کوئی یہ دوسرے نمبر پہ کنہ ہے جناب سید اصغر شاہ گیلانی آہا. جی گیلانی یعنی غوث پاک کی اولاد ہے عدب کرو اے مرین دے اے دے ادب کرو مری سیا پیشاب پیو نام مراد این تے ادب کیا ہوں جس کی نام مراد ہے بئی میں نو چیشتی رسول مینو میں رسور سیدان گستاخ دے دین دا گستاخ بنیا کھڑے چشتی انہ نہ بنے کافر بنے مرتد بنے دائرہ اسلام تو خارج ہوئے نو کچھ پوا کے نسا ون دے استتاح کرے پہلا پتا کٹ کے پتری کٹ کے آخر نس نہیں کڑیے آخانے نظم ہے تو اتحاد دے کافر آدم میں کی نانا بھی لہنت پے حسین بھی لہنت پاوے ہس بھی لہنت ہر مومن لہنت پاوے سید کافر نہیں ہو سکتا کافر سید نہیں ہو سکتا سمجھ آئی ہے کوئی نہ آئے میں ادب کرنا قسم خدا دی جڑے سید ساتھ کافر مرتد سی گل تو سر کرتے پاؤ میں آنا جڑے جڑے کافر مرتد نہیں لیکن بغیرت نے اپنی سید پھر پھر نہیں میا میا تلوار اصلا انہیں شہیدان مار چڈا جہے بغیرت بنتے ہیں میں قیامت نو رب پوچھے چشتی آئے کی کیتا تو سد مارے گی میں آخا ماؤلا میں چک جاننا میرے سٹ میں وہ گوارا ہے لیکن رسول میں عام مومن جہے آن دیاں دیا بہنا واسطے ترفتا نہ پوس وے نہ فوج وے جڑے مرضی کھلوتے میں بول ہی پہنا انہوں نے بہویں اگ لگ جاندی میں بول پہ وہاں اگ لگتی بجا ہے کیونکہ کسے پوچھا دلیا تو دلیا تو کسے پوچھا تھوی گا بھی آئی گلت وجہ کسے پوچھا دلیا تو کدی گسا بھی آدھ لگے بڑا آپ سان سمجھی کہ اتنا ٹھنڈے خون والے انہیں آخیا کدو آ کہن لگے جب غیر گل کرے نا کوئی اس ویل سانوں اگ لگ جی چو لگ جائی میری میری گل نہیں سمجھتا تل آئی گل کسے پوچھا دلیا تو کسا بھی آدے انہوں آ جڑی اپنی عرتیں ویچتے ہیں تنوع کدی گا بھی آ کہن لگے بڑا آچھا کدو آتا ہے لگے جدوں کوئی غیرت کی گل کرتا لگا جی اس لیے یعنی اے نہ سمجھو غیرت والے دا خون بھی کھول دے بے دا بھی پر موقع محل دا فرق ہوتا ہے غیرت ا اپنی عزت لوٹی ویک پھر انہیں خون کھول بے غیرت دی عزت جدوں جدو لٹی پی ہوئی اتوں بچاو آ جائے نا تے پھر بے غیرت گیرت تو سان کی سمجھ آئی سارے طاقت کوئی نہیں لیا منڈیا اصلا چشتی نو قسم خدا دی کر کے آدھا میرے نال جنہ غیرت رکھتے بغیر جنے سارے بندہ اگر دلہ نہ ہوئے دیاں دیا بہنا سکولہ ادھر ادھر ہر پاسے کھلیاں نہ جی تھان دبا لوں جہاں پردے چوسن پردے چوسن تو میری گل ہوا جو دی اندے تک پہنچنی ہے نہ انہیں آخنا وہ چتی زندگی بھی تینوں لگ جائے کسمیت ایمان اپ... ازما کے ویک لوگ مطلب مخالف ہوتے ہی نہیں نا تھی سویرے تر پو کسی نال بیٹھو کسے عوام بیٹھو کسی حقم بیٹھو پیٹھو. बह के गल सुनो मेरिया गल् छेड़ो वो दो तीन की तात्रात दिता दे। देन तो बाद हूं तुर पवो उनके घर के मूहे से या तो अल्लाह तला थोड़ी जी दीद दे मथे की फट्टी पढ़ लो जो उन मथे की फट्टी के उ बगैरत न लिखे हो तो मोड़ा किया میں ایک گل کردا ہوں دسا شیر پڑھتا ہوں دسا. میا شیر میا محمد بخش لیکن شرح نہیں سمجھائی شرح سمجھا کے تے شیر تے ہے پرانا تو شرح ہے نمی شرح سن دیا چھت بڑی آنی ہے تر بے غیرت۔ ن لو سنگ کتر چنگا بے شرمی مرغے نالو ساگ سرو دنگا شرم شرح سنو بھائی فکیر اللہ دے آخیا کتے کہ سنگ تو چن ہوں کیوں ہے کوئی تاکھی کا کتا پال کے دیکھے چور ڈاکو خدا نہ خاصتا اندھے گھر جاڑ آئے انہیں کلے تک کھڑی ہو گئے کوتی چور اندھی کھوتی رسے نات لا جے کتا وٹ کھا کے نہ آئے تو مڑا ازما کر یعنی کتا چار دن روٹی گہر تعلق گوارا نہیں ہوں میرے مالک میرے سائیں دی کھوتی دے رسے غیر بندہ ہاتھ لاوے کیوں لاوے یارو کتا راک غیر دا ہاتھ سائی کی کوتی نہ لگن دے, دے, دے بے غیرت بندہ اپنی دھی بہن دے ہاتھ لواوے تو خوش پہ نہیں فرمائی نے یارو تت لاکھ فوج ہے بڑی پولیس ہے اٹھ اٹھ ونکیاں دی پولیس ہے ایک ونکی بھی نہیں اے گشتی پولیس ہے موتربے پولیس ہے ایلیٹ فورت پولیس ہے ملشیا پولیس ہے پتہ نہیں کنیا ونکیاں دی پولیس ہے لیکن میں تے سوال کرنا تے میں ضرور جواب دیا جے کہ اس قوم دی دھی بہن دی عزت ہندو نال نچے تے انگریز لٹے ہوٹلوں سے تے, تے, تے جیب مرضی نچے نچاوے کوئی نچا میں تار تار ہوس نو گسا آپ میں گل کرنا میاں نہ آئے ہو گر تالے بنو فوج والے ہو گیر تالے بنوائے حکومت والے ہو دلے نہ بنوے شرم کرو اے دھی اے تو انو ٹکر فٹ دیرم کرو اس ٹکر کا کچھ تو مل رکھوسو کچھ تو دے شرم کرو اے نا دی دی زد دے دے کم پہرا دو آپ بلکہ سنو ایک ملا کوئی ادھر کا دیپال پوری دی منڈی احمد اتوں کا ملا ہے تو انہیں میرے خلاف دیتی ہے درخواست ڈی آئی جی ن پولیسے نا فوج ناسٹرسر ججا نہ دیو تاکہ پتہ لگ جائے کہ پاکستان میں اسلام ہے میرے خلاف درخواست گئی پی درخواست اکھ اندر کرو تاکہ چشتی پتہ لگ جائے کہ پاکستان میں مسلمان بھی ہیں اور اسلام بھی ہے مجھے مڑ یاد آئی وہ گل کہ دلیا کسی پوچھا تک سمجھ آتا ہے چشتی ٹوٹے ہی کر چیے کیوں پہ نے میں نہ مرا دو تے تو کتا ہی چنگا کتاب خاندان مرنا چاہیے نا دیکھے نا تو بہتے مر جان پیک ملک میں ہے جمہوریت جمہوریت کہتے اکثریت کو لہذا بہتے دلے رہ جان ایک گہرا گہرت ہوئے اس قوم کے اندر مر جائے جہا جا گا ہو جی لاک روپیہ تھیو لکھ پیا وسے شالا او دے سر دارا جو جو جی جی شالا قسم خدا دی کر کے آنا گلانا تو س میں سویرے تائی بیٹھا رہا تو مکنی ہی اللہ تعالیٰ فضل لال تھی ویلے نہیں ہاں ویلے نہیں تو مصروف جی ویلا جہا سڑک ت جگد ہے دفتر جاگتا بیٹھا ہے ہر ویلے مصروف ہے لیکن مصروف کفر کوفر اچھے بےغیرتی ات اسلام دشمنی اچھے اپنی قوم دی دشمنی اچھے یہ آنتری کا ویلہ ہے جا ویلا کل دا مردہ شالا آج مرے تکر چیٹھا وہ سور جاگن گے تو چکریا بیٹھا ہے تو مولا دے گھر فرق تو کر گیا تو میں جی کنا جیونا یہ سارے بندے ہی مر جان تو میں تینوں سنا ن تصویر نمبر تارے ہب کو صداقت مفتی محمد خزلام سانے سینے سینے کچھ سمجھ آئی نہیں ہوں کبلا ہو ہو, ہو ہو ہو ایک گل کرن لگا توجہ امام آلی مقام پیر ہونے ہیں میرا مذہب یہ کہ کسے دے ان چھڑو کسا اپنا چھڑو کیوں؟ جو ہون ہون دے حالات امام حسین نہیں تیرے میرے نیچے میری گل توجہ سمجھا جی انہاں کا وقت لگ گیا دا وقت انہ دا نہیں تیرا میرا گل اپنی چیڑیے بھی اساں جس وقت چاہیے کرنے آتا کی ہوں <تصفح> میری گل توجہ لال سمجھا جی اگلی جیڑی کرن لگا ادھر ویکھو تعلیم گل پرانی تھی جیڑی میں ہون کرن لگا لیکن حکومت دے منصوبے آن کے سرے آم ایلانیا آئی کی کہ اتحاد کرو کراؤ مذہب اتحاد دا کی مطلب ہے شیعہ مرزائی یعنی کلمی پڑھنے والے جڑے ہیں وہ کوئی مرتاد دے تو دا ہے کافرے جو جیوی درجی کلمے پڑھ دے کے کرو مذہب آپ اپنا رکھ اتحاد کر لین آکھن ساڈا سارے کا مذہب ہوں ایکو مرزائی بھی دے بریلوی آخ یہ تو میںا پرا ہاں اتحاد بین المسلمین شبیر شاہ حافظ آبادی اتحاد بین المسلمین ضلع حافظ آباد با صدر کی سدر یہ تو کم نڑ خراب ہو گئے آپ تو کتنے دور جانا چلو پھر اتوں ٹرو یہ مقصد کی ہے کہ حق سے بات گڈ مڈ ہو جن حق بنتا جی بریل بھی اندر بھی توہین ہین کرتا جو مرضی کردہ سارے اس سلسلے دے اندر اس سلسلے دے اندر حکومت نے عملی جڑا قدم اٹھایا ہے پہلوں سی تعلیمی قدم میری لفظات غور ہوئے پہلوں سی سکول تعلیم لا لامت ہبی ہوں عملی قدم جی سرعام دعوت لیکن وہ بھی جی سرآم دعوت نہیں تعلیم اگرچہ چبے الفاظ پرانی لگی سی نا تے عملی طور سے جناح جنا سی نا جناح قائد آدم او پرانا یہ آخر ہوں دا شیعہ سنی وہابی ہر جی تکجل کو خیر بات کہہ دو سب ایک بن جاؤ <laughs> کر کے मिस्टर जनाहा वहाबी भी प्यों बाबा कौम शीया भी बरेलवी भी पाकिस्तान वसण खत्री भी सिख भी झूड़े भी मिर्जाई भी सिपाही साबा भी शीए भी कभी तुसा सोचे आए? یار یہاں کا پیو مشترکہ کھے بن گیا کدی تل تک فرمایا کہ مشترکہ شیا کا جہا پیو ہے وہ سپاہی صاحب والے پیو کنے کدی اس گلتے جناب نے زہمت گوارا ہے سوچ دی ایک دجے دے مذہبی پیشواوا منن منع تیار سڈے پیر مہر شاہے شیر ربانی وہابی ولی منگ گے امام احمد رضا شیعہ ولی منگ گے مسٹر ولایت ولاوک کھی ہے شیعہ ہے تو میرا بیو اے تیری بہن میری ماں فاطمہ جنہ شیعہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نو ماں منن واسطے تیار نہیں اس فحش رنڈی نو کیوں مندا ہے جڑی ڈولے کڈ کے ہر جلسے وچ آکھ کھلوے सिखा बवे चूड़िया भी कछ बवे नंग्याल कली भ्रा ना भी कली मैदान इत शेर डर का <laughs> मैं दसो دوجے پیش تے پیشواوا من تیار نہیں شڈیریا سپاہی سا کدی نہیں بس اچھی بولو سپاہ صاحب والے جڑے سن خون خرابا پا yes. okay. kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. او وہ کافر شا کافر یہاں کا حقلواس جنگی سا آدم سارے کافر کافر کافر کافر کافر ایڈے اترے بھی لٹرین جو بیٹھے نے جیسے ہر شاید چیتوں بھول دیئے ہے نو لیے کافر کافر دےتا ضرور آپر کافر شیا کافر لٹرینا شیا جن سوال یہ جہاں کے نزدیک شیہ کافر ہے وہ تیو مشترکہ کیونیا ہونا میں بھی سوال کرنا کہ تسا مینو دسو مسٹر جنا کا مطلب کی سر دسو سی سنی سی سی مردائی سی ہندو سی سکھ سڑی سی، بڑا سی. اگر تو کوئی مائی دا لال ان کا مذہب ثابت کر دے اپنی دور ہون دی خوشی میں اس دا مرید ہونے سے تیار ہوں جی <laughs> کیا بات ہے بھائی یہ نام سہی صاحب طالب صاحب طالب صاحب جہی تس گل کی گل بڑی پتے کی کی اور ایک قرآن مجید کی گل میں قسم خدا دی کر کے آنا جہی نے آخر دگڑ دگڑ اگر قرآن ہوئے تو مڑا اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے دس مذہب زبان ذالک لا ہاؤ لائے ولا ہاؤ لائے اللہ فرماندہ جڑے منافق ہیں نا یہ دگر دگڑ نے بڑی گل کی شیرا کر کے ج ہے ہی لا مذہبی آخ سا بھی پیو ہرا ہوا تو سڈا نہیں لگتا مرزا ہی جو کھلوتے سر ان آخر کھانا خراب ہو تو ساڈا لال کھڑے سن کتری انہیں آخیا دفے نہیں ہوں ٹھیکار نی تھی ہے سکھ کھڑے سن انہیں آخیا بھاوے کرپان کوئی نہیں وال سکھ تبدی والوں نے کوئی باہے وال نہیں وال نہیں پر بے گیر تی چال جی ہے سائن سے ہی مر گئے اصل پیوں من بیٹھے سی گل چشتی نمک حرام میں گزارش ہے کہ میں نمک حرام ضرور ہاں کیونکہ جہا حرام نمک میرے اندر وڑ جائے نا تو میں ترف نہ باہر یہ نمک حرام اس طرح دے مانج میں ضرور ہاں باقی حرام دے نمک لو تھی حلال سمجھ کے کھا دی جاؤ میں اینا عرض گا کہ کری سی خدمت کیتی ہے نا جی ساری خدمت مسٹر جناح کر چی ہے وہ یہ کہ انہیں سانو بن کے انگریزوں کے اگے سٹ آ خدمت وہاں ہمیشہ یاد رکھ کہ انہیں ایک گل کیتی سی انہیں آخیا ایک تو ملک جمہوری ہوے گا قانون عوام بنا اگریزوں کا قانون عوام نہیں بنا دی. کوئی خواس بنا دا ہے کوئی منا اللہ بنا بنیا نہیں جاتا وہ آئی نہیں آئی نہیں بنا دین خدا بنا نمبر ایک نمبر دو ایک ایک گا کہ انہیں آخیا جمہوری دوسرا دوسرا انہیں آخیا ہم پوری دنیا کے ہر ملک سے بڑھ کر اقوام متحدہ کے منشور کے پابند رہیں گے بس دو گلیں چ بن کے اس قوم کے ملوں عوام نو پیر نو نو بن کے سٹ کے انگریزوں دے اگوں آپ جہان نمبر بالن جا بنے ہوں سم لگی نا جڑی تھی حکومت آنگریز کے قانون کیوں پابند ہے خدا رسول کی گل کیوں نہیں سن رہے پیو جواب گیا اقوام متحدہ کے پا بند رہا جی اقوام متحدہ کافر نے پانچ ویٹوں پاوا وہ پنجے کافر نے تے کافران کے پا بند رہا جی تمہوں پیو آ گیا ہوں انہ پیو میں منا میرا تے سکا پیو مینو آخے نا سکا پیو بناکٹی تے ہو گل ہے نا سکا پیو مینو آختی تقوام متحدہ کی مننی ہے کہ میں سکے پہوں نے چٹا جواب دیاں گا کہ اباں میں نے جمعہ ضرور ہے پر تو بنایا نہیں بناوانوالا ہو رہے میں تیری گل آل سکنا میں اقوام متحدہ دے منشور تے لانت پانا میں اللہ رسول دے حکم دے پا بند رہنا ہے تُساں درسو ہوئے میرا تے ضمیر آن ہے میں سکے نو اے جواب دیاں کہ تُساں میں دی مننی کھلے دی خان ہے میںا سب قائد تقاریر و بیانات کتاب جلد تیسری صفحہ نمبر دو سو ستر تو میں حوالہ سنایا مسٹر جنا آ تکریر چلی گڑھ یونیورسٹی کتاب کردیا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 हाथ खड़ा करके आता मौल साहब सा प्यो न जवाब है एडा दला प्य सा <laughs> मेरे मौला मलवंडे जेड़े हैं बरैलर ए गारे सूर रल के आंदेने साा प्यो है थां प्य तनकरे بھلے نے مجرم لیگ نے یہ کیا اور آدم نے یہ کہا ایک جٹ بندہ وہ چٹھا جب آرکی سو کے پھر میں آخیا مولا واقعی تیری بارگاہ صرف ایمان ہی چلنا ہے کتابیں نہیں چلنیا نہیں چلنیا دڑے نچلنے الٹو امام غزالی امام نے ہر دھاری ویس کے بھلی نہ بکرے کی بھی لگی خری گئی اصل تو ایمان ویخنا کیا مت والے دھڑیاں والے چاہیے جان گے کئی ایمان والے جنت گے قسم خدا دی پہلی شاہ ایمان بعد اچھ داڑی ہے بعد اچھ نماز ہے بعد اچھ روز ہے میں نے ایک کاندے نہیں اللہ میں اکبال دی داڑی نہیں سی ایک مولی آخذائے میں کھا مولی جی اون دی داڑی نہیں سی تیرا ایمان نہیں ہے ری مانا جہی نوا دس کھیڑی شہر روا میں ضلع ڈیرا گزی خان پیا کر سنو میں ضلع ڈیرا غازی خان کا کر تقریر تو میں آخیا بھی مسٹر جنا حوالہ سنایا کتاب دا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 ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں کی طرح محبوس ہو گئی ہاتھ کھڑا کر کے دلہا پیو سڈا نہیں ہو سکتا میں آ میرے مولا ملوڈے جڑے ہیں اے سارے سور رل کے آدھے سا پیو ہے اندر تدکرے یہ بڑے پہ نے مجرم لیگ نے یہ کیا اور آدم نے یہ کہا اور جناب والا یہ کہا <laughs> جٹ بندہ تے بلوچ تے ڈیرا غازی خان کے دے پہاڑوں کے دے پتھران چاہن والا وہ چا گل بے ریتی سو کے پھر میں آخیا مولا واقعی تیری بارگاہ میں صرف ایمان ہی چلنا ہے کتابیں نہیں چلنیا داڑے نہیں چلنے دھڑے ایمام غزالی نے ہر دھاری ویک کے بھلی نہ بکرے کی بھی لگی کھائی گئی اچھا تو ایمان ویخنا قیامت والے دے کئی داڑیاں والے جہنم جان گے کئی ایمان والے جنت جان گے قسم خدا دی پہلی شے ایمان ہے بعد وچ داڑھی ائی بعد وچ نماز ہے روزہ ہے میں نے کہا دے اللہ مکبال دی داڑی نہیں سی اک کمولی آخ دمولی جی دی دہڑی نہیں سی تیرا ایمان نہیں ہے دس میںریمانواڑی روا دس کھیڑی شہر میں اور گل کرنا وہ تو سمجھ لی جنا جیڑی کہ دو کم کر کے سانو سانوں کے بن کے سٹ گیا اج تکے ملک انگریز جتوں آئے بندہ چک کے لے لے تو ہوں انگریزوں آ تو ہندوستان چ بندہ چوک کے بکھاؤ جاؤ امریکہ برطانیہ جا کے تو بندہ ہندوستان چک سکتے ہیں امریکہ آ بندہ چکن دو سانوں دہشت گرد انڈیا دی حکومت کہ کہ ہمارا ملک کی حکومت خبردار ہمارا ملکی معاملہ ہے ضرورت نہ کرنا آدھے پورا آ ساڑے پچھے پیچھے لگے آو پچھے پیچھے آ جاؤ آؤ پیٹ آ جائے گل پہ کرنا یار امریکہ برطانیہ آخیا ڈاکٹر ابدل کدیر خان سائنس دان بڑا وجہ فائٹم بنایا ہے امریکہ برطانیہ کٹ کٹ کے دوں کھی نے ڈاکٹر اپنی چلینی پی پاکستان بچا, بچا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> پا جاتی جا <laughs> <laughs> جی میں ایک پہ آ کے میں کو پوس والے فوج والے حکومت والے جب برتی تو میڈیکل جا کراندے ہوئے ننگا ہو کے پیچھے مرا کے سرحد کی حفاظت نہیں کرنی اتری دیا اپنا بارڈر کھلا پیا سر ہوں تو حفاظت کرے گا دسو بھائی جی اپنا بارڈر کھلا پیا ہوجاہد قسمت سدکے تھوڑی تعلیم تے سدکے تھوڑی تربیت تے سدکے تاری حکومت سدکے میں کنٹر رونا رہوں گا اتے بلے بلے بلے بلے خیر وہ گل سمجھ آ گئی نہ آئی اللہ اچھا یہ اور قسم خدا کی کرکے ہندوستان کے مدر سے چل رہے ہیں مسلمان اور مسلمانوں کے حکومت پولیس خبردار اور پڑھاؤ پڑھاؤ ٹھیک ہے اریس پڑھاؤ ٹھیک ہے مولا پھر کتاب چھاپ کے حضرت صاحب تھوڑا جہاں پڑھیا جی اٹھتالیس صفحہ سے کچھ لکھا ہے کچھ ہی آواز نہ عورتوں کے شرکت کے حوصلہ افزائی کی جی کون سی زندگی ہے نا اے میرا سنرسمی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ اے تنظیم المدارس اہل ستھ پاکستان وال سبک ہاں جی دو گندی تے تمہ لر دو کٹھے ہو کے آدھے سبق بنا اکھے قومی زندگی ہے मर्द जदों दौड़ा लांदे ने ते रन्ना क्यों रह जान पिछे कौमी जिंदगी के हर शोबे में ये दौड़ का जो शोबा है इसमें भी राना पीछा नी के मैदान चाह खलोवे तो पिछल भी हौसला दे हिम्मत नारी <laughs> قطار جی لگی کڑی ہاں سلف چکی کڑی ساریا ہاں تی ہزار ایک بھی نہیں تی ہزار جناب اچھا ہوں جی سن بریلوی وہ پتا کی پکھا بریلو دئے یار رسول اللہ کا نارا مار دی جائے تاکہ پتا لگ جائے سن دو پتا کی پہ آخر شیے دئے یا علی یا حسین آدھی یا یا جامی نسد آدھی جامی نسد آدھی جامی جانی پتہ لگے حسین پیچھے ہاں جی وہ پہ یہ نہ یا رسول نہ یا حسین صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک پتا واہ واہ دلیا دے سردار سلکے لوا یہاں مدد مطلب تو تلکے ہاں پھر سارے ادھر پھر میچوں ادھر اے پایا آخد عوام قوم حکومت والے کہ ادھر ملہ جڑے اے یہ پڑھاونے ہر شعبے میں ہاری مسکین مسکین زور تیرے مگرے میں کل بابے فرید دی دربار سے چادر چڑھا تھا پچھا نہ کمی نے اگانے یہ ملان سبق نہ کیوں جی اے ہے بریلویاں مدرسے دی کتاب کی لکھا کتے جامپور جامع جامع بھی روڈا سارا نکلو نا پمپ تو پپ کے سجے کبے ساحر سے نظر آن گے سارے کتاب حکومت ایک کام کرتی ہے تو ملا کھافی دن اجت مفتی کی نے بچھڑ خانے دے ڈاکٹر نے بچھڑ خانے دے ڈاکٹر جانتے انہوں کول جدو جانور سبھا کے آدھے نا وہ صرف اے یہ ویڈے نے موٹا تگڑا ہے اے نہیں وے کہ چھری فیری تھو کہ نہیں یہودی یہودیاں حکومت یہاں ملوں جہی شہ دے نا اے نہیں و کفر یا ہلال یا حرام ہے پٹا بولو یہ پٹھا نہیں کہ کافر دی ہر تے مہر لاناڑا او پچھڑ کھانے دا ڈاکٹر تے ہو سکدا ہے مفتی تے عالم نہیں ہو سکدا مفتی عالم ہون دا ہے جڑا صرف نبی دی شریعت دی گلدو تے مہر لاوے ہو کسی تے نہ لاناوے اساں تے سن دے آئیں وہاں کے میری جان جاندیتے ٹر جاوے مگر شریعت رسولچ ماسا فرق نہ ہو میں کہ نہیں وہ سجنا ہنے کی بیٹھے مسٹر جناح جو سبق دے گیا تو ہوں کی تاس سنوا تھا ایکس پریس اخبار لاہور جمع المبارک مبارک انی جنوری دو ہزار توجہ میری گل نو گل کر بالکل نہیں نواں دکھا دوں پہ مچھاڑ کہڑے کہڑے پچھاڑے جی ہنیف دیوبندی خیر مدارس مدرسا ملتان جا میں جی رکھا شرر مدارت یہ آن ہے جی اللہ یہ کتوں کا ہے تھے لکھا تھے لکھا کچھ پڑھ لو مسجد, ملکا. ملکا. ملکا. خطیب مسجد دربار, جان دو نا. دربار دے مسجد کا فتیب جان دماز پیچھوں پڑھی کھڑے ہو سو چلو یہ مرتے جی نماز حساب دے جی پڑھ کے پیچھے آئے جی صرف مر لو ہالو نہیں جب دیا رکھی اچھا نیاز حسین نقوی شیا خبیر غیر مکلدی شفیق مدنی بندی او کون بیٹھا جرنل ریاؤ ہک مرد مومن مرد حق نری بک بک بک जिना आई तुन्नी तू थी किल्ला चढ़ा के ते धुन्नी दे मरदे मोहमेन मरदे हक के जावा, तेरे मर्दा तू यकूमत <laughs> مسٹر پیو اتباع مسٹر جناد دے اندر یہ فورم ہویا سارے کٹھے ہوئے انتے ہویا کیتا ہے فوری طور پر حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ ایسا لٹریچر ہوا دے اس کے لکھنے والے پرنٹ کرنے والے شائع کرنے والے اور فروخت کرنے والے کے خلاف سزا مقرر کر دی گئی ہے اتحاد بین مسلم کمیٹی ٹھیک ہے اچھا ہوں بھابیا دیا کتاباں ضبط ہوتا ہل اور سنو اگے سنو اگے اگے سنو قرآن حدیث گیا سارا لکھا کر ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ کوریت کو پھیلانے والے کا سب بن رہا تھا ہم نے یہ ناصر مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے وزیر بیان دیتا ہے ملان سارے کٹھا کر کے آی یہ نہیں کہ فرقیاں دے درمیان جڑا اختلاف پاؤ والا ہے لٹریچر وہ اٹھایا ہے بلکہ مذہب اختلاف اسلام کا اختلاف یہ مطلب ہے یا نہیں ہندو مطلب سکھان مطلب کیتا ہے کہ اسلام کا اختلاف جاجے مذہب ہے جتھے نظر آئے گا اصل وہ لٹریچر بھی چک لینا ہوں ایمان دسو باطل فرکے کافر مذہب یہاں ساروں کے خلاف سب تو وڈی بولن والی کتاب کہ اچھی بولو ہوا کہ کتاب ہے مل کے بچے سارے بیٹھے مجھے جی میں حکومت شامل ہوا گے کہ آپ سنیا مگر سنی مگر بچا چشتی تکو حکومت کی نوکری نہ لو ملازمت نہ ٹیچر نہ لگو نہ قرآن مکا چڈیا آئے اسلام مکا چی کر دران پاک او وہ جڑیاں جہدیا دے خلاف نے عیسائی مذہب کے خلاف نے مجوسی مذہب کے خلاف نے شرک کے خلاف نے کفر خلاف نے یہ ملیں لکھ کے دیتی بٹھے حکومت سکول والی لانتی کافر آزم اے سارے مسٹر پیو تو لے کے لکھی بیٹھے ہیں یہ سارا بدلو قرآن بدلو حدیث بدلو فا بدلو میں اگلا دن گیا ساحوال کتاب سے سہیوال خطاب تے گیا وا اتے سہیوال شہر دے اندر جگہ جگہ تے بینر لکھے سنجو گل تو حکومت دی طرف بینروں دے اتنے انوان لکھا سی موضوع لکھا سی عقیدیاں دی سانج تے کل پاکستان عقید کی سانج تے کل پاکستان تے کا محفل کون نے کراو آی حکومت رائے حسن نواز اتوں لانتی ترین جڑا ہے میرا مطلب وہ ہے اتوں ناظم ناگ مزلا جہا مہمان خصوصی ہے سید صفوان اللہ وفاق کی وزیر ہاؤسنگ و تاب سید بےد بھی نہیں کرنی اچھا شو رے کہڑے نکلنا واب جن کرتے دا کون ہے زیاؤ شاہ بخاری یہ آدھے ولی ابن ولی پورے ملک چی والے بڑے بڑے مدرسے جامع تل ال الاسلامی اسلامی برالر کہڑا ہے مفتی شکایت اقبال او اپنا ولایت اقبال اے پتا کتوں دا خطیب ہے تسان جانتے ہو سو مولانا بشیر احمد صاحب جاندے ہو جاندال والا مرگ ہے اون دی مسجد دا خطیب ہوئے ولایت اقبال جام رسولییا شراری لاہور پڑھتا رہا ہے میرے پڑھاو تو پہلوں اس سولہ پاس کی ہیں ایم اے پاس ہے جی اگریزی ملیں ایو چوڑیا کا چوڑیا دا ڈاکٹر مائکل اچھا بریلویاں دا ایک اور بھی ہے پیر ابراہیم سیالوی اللہ اے پتہ نہیں کیڑے سیال تو موہر لوائی ہونی ہے جو سا پیر سیال سے سی جو مولا میں کسے انگریز دا منہ نہ ویکاں مگتا ہے اس ہیر سیال تو موہر لوائی ہونی سال بھی بڑے हिंदुआ दाइला जे दयाल नाइला जे दयाल ये हम सारे कट्ठे होके चूड़े भी हिंदू भी شیلر بھی سارے کٹے ہو کے لوگ ہندو کول ہے کیوں ہے پاکستانی نہیں تھی اپنی حکومت دے خلاف اپنی تعلیم دے خلاف ہاں मैं खिलाफ परचा कटाना उसकी खैर नहीं बंदे किनों उठो जी उठो बंदे किनों सवेरेचा दे कटोगी अदर साहब तुस गवाही देनी ना नहीं सची गल तुशा गवाही देनी है क्या वेखो बगावट की बैठे ने आपको मेरे खिलाफ आेख लो क्यों बड़ी بھابیا شا مرلویا داؤں ہندو سکھانا مجوسیا چوڑیا کا اکیلا مطلب کہ ہو پڑھا سکول ہوگا کدوں کا تو نہیں من ہوں دسو یہ سارے اقیدے کی سانجھ کرے کافر نے یا مسلمان نے tambahni. لا مذہب ہوئے او دگڑ دگڑ ہو گئے کہ نہ ہوئے دگڑ دگڑ دگڑ نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوں منافک شکر پڑھ شکر پڑھ تین انجا اللہ تعالیٰ پیغام سنا چڈیا آئے جیسے دگر دگر نہیں نا چیز دودھ دا دوڑتے پانی دا پانی کر دئی تے دودھ دے پیشاب دی ملاوٹ ماسا نہیں پی ہون دیندا تے تیرے سامنے پورے نکھیرے کر چھڈے نے کہ ہن تو سننی شب شاہ ورگے تینا نہیں سمجھ نہیں یہاں مدرسے پیچھے نماز نہ پڑی مسیح نماز نہ پڑی اللہ تیرے شروعت تھی. آخر تھا جی سکول د بھی دشمن یہودیت کا بھی قاتل تارے سرکیا سمجھے گمراہ پی مال دے نال اتحاد نو سمجھے کوفرو سمجھی مسلمان ان دے پیچھے نماز پڑھی نماز ان شاء اللہ قبول ہوے گی سنی پہچان کوئی بنائی فردا یا رسول اللہ کوئی بنائی فردا دی دیگ یا رسول اللہ شیے وی آخ یار بھی دیکھ خان تے آوے وہابی وی تن جاندے نہیں ویندا کیڑی شائ دوہ گئی جتوں خان دی واری آوے کوئی وی نہیں چھڈدا تے سجنا یا رسول اللہ سننی دی پہچان نہیں خالی سنی دی پہچان اے وے جڑا مصطفی دے ولیاں والا عقیدہ ایمان رکھتا ہوئے سا مدرسے والوں بال دیں جی مدرسے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بال کتنے دینا چاہیے یہاں کا خدا کھانا خراب کرے اخوامی میرے نال منازلہ کرنا اشرف سیلوی سالف بنیا تو سر مناظرہ کچھ سنی بیٹھے ہو تو کچھ سن لوگ جنہیں سنیا نہیں منازرہ نہیں ہوا بھائی منازرا نہیں ہوا گل سنو منازرا نہیں ہوا ہون تو بغیر تین کیشت بن گئی دو کشتہ بن گئی تین گھنٹے دیا منازرا نہیں ہوا نہیں میںنا میں کرنا مناظرہ نہیں ہوا دو کیسٹ صرف بن گئی پتہ نہیں آواز مناظرہ نہیں ہوا گل سنو میں کیسٹا پھیلانا پھیلاح کی بجائے لکی وجہ میں خود چاہنا باہر پہ سن لو ہر کسی نہ آئے ہوں میرے گلے درد تو یہ پورو ہے ہی نہیں کہ بٹن مارا دوجے کی آواز ر میرے سنگیا بڑی دور تک نوبت پہنچ گئی تو آڈے دین ایمان دے قتل کسے بھی کمی نہیں کسے کی ظالم کمی نہیں کی تھی لیکن سب تو ویڈی قاتل سکول دی تعلیم ہے جنہیں اس حد تک مسٹر جناح تو لے کے جو بندے تیار کیتے شیطان تیار کیتے ابلیس تیار کی دے ایمان پیار کیتے ہیں اسلام دشمن قومل دھوکے اج تیار تک پہنچ گیا ہو میرے رابطے قرآن بدل لے کر دیا کہ تو اڈے سارے رل کے تے حکومت رل کے مدرسے والے سکول والے رل کے ٹھیک ہے نو ایک تے حق باطل قرانوں بدل تو کٹھے ہو گئے ہیں لیکن میں اتنا تم ضرور دسا کہ اے ظالم اے نہیں جانتے جس شریعت دین دیلن واسطے اصل اتحاد کرنے پہ انگریز نال نا نو اے پتا نہیں کہ اس شریعت قرآن کے اتنے پیڑا کتا ہے मैं ना करो ये सारे रल के करो मुलासा तर्डर देता बंद सारे रल के करो छेती करो ताकि अस भी डेरे उजड़ते छेती वेखिए तो सूती हो पता कोई नहीं देते पैर कि نحن <تصفح> او خبردار پلے پئے یہودی سہی سمجھتا ہونا کنجر دا پتر ہاں جی یہ تو رات تن اے وگو یہ تو رات تن نہیں اللہ دا قرآن ہے سالوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے شم کیا بجھے جس روشن خدا کرے فانوس کے جس کی حفاظت ہوا کرے میں کیا مسٹر خسرے کی نسل وہ سن کے پتا اس نو بچھان والے بجھ گئے یہ دیوا ہمیشہ ہی بلدا رہا ہے آئی قسم خدا بھی کر کے پر بچا لے اپنے آپ ہاں لے دعا کرو سدکا مدینے داجدار اور کا اسلام باللہ عیسائیوں کا عقیدہ خدا اگر دونوں مسلمانوں کو مل کر مارنے کے لیے تیار ہوں. ہیں متحد ہیں کیا مسلمان متحد نہیں ہو سکتے آپ مسلمانوں کو متحد کریں تو فرقی مشین کو ذرا جام کریں اگر او متحد نے تو آخر تصا متحد ہے. پہلی گل یہ لفظ ہے نا کہ آپ مسلمانوں کو متحد کریں یہ لفظ بڑا عجیب ہے جی جدوسان متحد کر گے نا مسلمانہ جسل متحد او کرنا ہے نا کہ سارے عقیدے والوں آخو ٹھیک ہے خود تسلان نا تو کافران تو پھر جتیا پہلو بھی کھادیا نے مسٹر جنا آئیو آخیا مسٹر جناب یہ آخر سی تا ملک بھی اسے بنیاد سے قائم ہوا ہے تو فوج بھی یہ تعلیم یہ تو ہالے تک انگریزوں تو جتیاں کھا لے کہ نہیں بولو میں پوچھنا فوجر شیا بھی ہے مردائی بابی بریلی تاری فوج کیوں جتیاں کاندھی متحد ہیں کھلے کیوں کھانے اللہ تعالی مدد کیوں نہیں آپ کی مدد کیوں نہیں چلو ان کر لے ہے نا میں اندر پیو نو کھڑنا گاڑا تو چنگیا ٹکا کے کھاگا پھر وہ میرے نال اتحاد کرے میں گانا بھی کٹی رکھاں گا اتحاد بھی کی رکھے کتنے چا کتھے اٹھے چیٹ لکھن والا کدھر رہے وہ اٹھے میں اندر پیو نو دینی دینا اگر صدیق اکبر کا نام دا پاوے اما ایشا پاپ کو گالا کڈے اندھے تک اندھے پیو نڈ آئی نہیں ہو سکتا آکی مولی محمد علی کہ چشتی آدھا سی تیرا پیو ابلیس ہے میں آدھا رہا تو تیرے تی تاکہ کافروں رڑ کے گے ٹھیک ہے اگر فرض کرو انے گھلی ہے اگر انے نہیں جن جا آبی عالم صلی اللہ تعالی وسلم دا خیال تو نماز چماز کھوتے کوتے جانور کسے دا آئے تو نماز نہیں ٹری میں اتحاد کر مسلمان راہا پھر میں تیری ماں بہن بولنا تیرے اتحاد کری آپ ایک رواں لوگ آپ چٹ رکھو چٹ فٹا گل سنو اگر انہیں کسے دا سوال ہے تو پھر سوال اٹھے گا کیا اس سوال دا جواب ان سی آگر نہیں سی آر تو میں جواب دیا پھر میں گل اس بندے دارے جن چیز تو لکھوا کے آگا گلی خدا کا نام جی اچھا یار میں گل کرنا ایک ہون لگا توجہ ہے یہ دسو اسمبلی کے اندر تا ملک ہے جمہوری جمہوریت اختلاف یہ دسو بھائی تلک پارٹیاں نے سیاسی ساریاں کا اختلاف آپس ہے کہ نہیں پیپل پارٹی مجرم لیگ مخالف ایو ایک دے بندے بھی مار دے رہے جمہوریت ہوتا ہی اختلاف ہے. ایک حکومت کرنے والی ایک حضب اختلاف حضب اقتدار حضب اقتلاف آپ کا مخالف رہن ملک تے ہوئے جمہوری کر سوک تو وعد ہوئے پارٹی پارٹیاں ایک دوجہ دے ووٹاں تے قتل غارت کرن اسمبلیہ جباہ کے لٹر مارن کرسیاں چک چک مارن اے در جڑے دنیاوی اختلاف شیطانی ہیں اے تے قائم رہن تے جمہوریت۔ تے جا اختلاف لانتی بناو کا سبق ہے سانو اختلاف اسلام ہے اسلام دو تین چار جن آپس چہین فرقے اختلاف کرنے والے انہوں دا کراؤ مناظرہ کراؤ بحث حکومت کراوے خود جیڑا ہو جاوے سچا ثابت حکومت تو کر تبلیغ پھیلا اپنا مدب جیڑا ہو جھوٹا ثابت حکومت آکھے پابندی ہے خبردار کتی ح حکومت ساروں تے پابی لا ہے کہ گل نہ کرو کسے کے خلاف جھ نہیں لا پہلا فرقہ اسلام پیدا ہوا خارجیا کا خارجی مولا علی دا دور سی مولا علی سرکار نے صحابہ کرام نو بھیجیا تے کرایا تے تحس حضرت عبداللہ اللہ عباس نے نو کیتا جھوٹا ثابت جب جھوٹے ثابت ہو گئے جڑے کر آئے مولا علی نے فرمایا چکو تلوار مارو تیری حکومت اچھا میں <تصفح> لکھنے والا اتنے بیٹھا ہوتا میں انہوں چھرا پھیرتا کھیر دا میں انہوں ون کے کتے آنگے تھا دا خنزیر دس اگر حکومت کا مطلب مقصد کہ فرقے متحد تو مسلمان متحد ہوتحاد ہوافر جنگ کتے آ حکومت ایک کیوں آخی کڑی ہے کہ ملکوں اتحاد کرو عیسائی اتحاد کریے ہندو کریے سکھانیے تو پھر کافر ہی بن جائیے سکھ بنو سکھانتہ یا گل کرو تسان جب آکو گے سکھ بھی ٹھیک نے یہودی بھی اتیاد پھر ہونا نا تو یہودی کافر ہے غلط ہے اتحاد ہو سکتا ہے بولو اتحاد ہر مذہب والا پہلو اپنا مذہب منوا یہ ہو سکتا کہ مذہب دکراوے تو آخر آ جا میرے برا سکھ اتحاد کرے گا تینوں آخنا پینا سکھ سہی نہیں ہندو تتحاد کرے گا تینوں آخنا پینا ہندو صحیح نے چوڑے تو اتحاد کرنا چوڑے سہی نے جب سارے سہی ہو گئے تو ہوں رب تینوں کی آخنا انہیں آخنا وہ سارے جی سہی نے نہ صحیح نہیں ہوں تص سوچ لو سرکے مدبا بنا رب بنا رب رسو ہوں ایک سٹ جا سنایا جی وہ آخیا جے ہوں دعوت اتحاد ہاں ٹھیک بس ٹھیک لے جانی اپنے استاد رلا پورے ملک کے ملا رلا یہ ٹھیک ہے باقی رہا مسئلہ ہے کہ میں کافر جی میں کافر بڑا سکول حکومت اگریز میں صرف شیشہ وغان ہوں ایک گل کرنا ایک دسو ایک بندہ کسے دے منہ توا پھیرتا دجا شیشا چک آ اٹھ دول ہے ایک بندہ گوبر چوکے گوبر کسی کے منہ ملتا ہے دجا شیشا وکھا ویخ کی بنیا پی جا دول ہے ایمان دسو دا جرم, دا جرم دار کیڑا نہ شیشے والا میں تیار کرتا سی گل شیشے وکھاؤ والا مجرم ہے جی شیشے وکھاؤ والا جرمدار نہیں نا چتی صرف شیشا <gülüyor> <gülüyor> <coughs> <gülüyor> میں کسی دی بئیمان بن دی کافر بننے میں ہمیشہ خلاف بولنا اگر میں کافر بناون والا ہوں نا تو جی میں سکول سارے کافر خوش نے میرے تب خوش ہوں گرانٹ تو کافر لائلے پیسے لائلے تے تے کوئی چکا مرد آج مرے مڑ سمجھ لو میں سرکار دے اضافہ کرنا ہم خدا دی کر کے آنا تین دن پہلا دا واقع ہے میں تقریر کیتی تھی یہ بدنوں سائی واقع ہے صاحب فرماؤں دے نے لگ دی نالوں ٹوٹ گئی چنگی کوئی بے قدران دی یاری لگ دی نالوں ٹوٹ گئی چنگی کوئی بے قدراں یاری وہ بھلا ہویا لڑنے چھٹیا ساڈی عمر نے بھی ساری وہ بھلا ہویا لڑنے چھٹیا ساڈی عمر نے بھی ساری دے نے بوتیاں خوشیاں دکھ برابر تے بہت خوشیاں نہ جانی بوتیاں خوشیاں دکھ برابر تے تو خوشیاں نہ جانی سکھ جانے اتے رخ محمد جتھے با تانی تو سک جانے اوتے رکھ محمد جتھے با د فرمے نے اس دنیا دے لوکاں کولوں منگ پنا فکیر اس دنیا کولو کو منگ پلا فقی سچے دل کو پہ جھوٹ دل ہی سچے دل کو پہ झूठदार मुलरा त्यारमंद ने नारो अखियो फरमांद ने नारो अखियो डकलो अथरू की बनता ज रोया دکھ بندے دے, مک دے ناہی مکد جے مویا دکھ بندے دے مکدے نہیںک مک جے مویا فرمے نے کالے وال مسافر ہوئے بگیاں پھیرا پایا کالے وال مسافر ہوئے بگیاں پھیرا پایا چھیتی کر محمد بخشا ہوں موت سنے کر محمد بخشا ہوں بہت سن آیا فرماند نے گئی جوانی آیا بڑے پاؤ جاگ پیا سب پیڑا سب پیڑ کس کام محمد بخشا ہریڑا کس کم